اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لينزر بأسا شديدا من لذنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سورة الكهف مکی سورت ہے سورت الغاشیہ کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیب نزول میں انہتر نمبر ہے اور مصحف کی ترتیب میں اٹھارہ نمبر سورہ بنی اسرائیل کے بعد لگی ہے اس صورت کو سورت الحائلہ بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس صورت کا پڑنا سبب ہے دجال سے حفاظت کا حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف نے ذکر کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ آشر آیا تم اولفی الدجال لم دجال وفی روایتن اوسم من الدجال جس کسی نے سورہ کہف کی پہلی دس آیات کو حفظ کر لیا پھر اس نے دجال کو پایا تو یہ دجال اس کو, کو کوئی ذرر اور نقصان نہیں دے سکے گا وفی روایتی نوسیمہ مینت دجالی ایک حدیث میں آتا ہے وہ محفوظ رہے گا دجال سے اور ایک روایت میں آتا ہے مرامن کو الدجال فلی اقرا علیہ فوات حسورت الکفی جس کسی نے دیکھ لیا تم میں سے دجال کو تو فلی اقرا علیہ فوات حصورت الکحفی یہ اس پر سورہ کہف کی پہلی آیات تلاوت کرے اسی طرح انصبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خالہ نزل سورت القافی جمل تما سب من الملائی کا سور کاف ایک ہی دفعہ نازل ہوئی اور اس کے نزول کے وقت ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تفصیر کبیر میں بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے شعب المان میں حدیث ہے چوتھی جلد صفحہ چار سو چھتیس میں منقرا سورت الکافی یوم الحمد یوم الجم من منقرا سورت القافی یوم الجم فادرک الدجال لم يسلط علیہ جس نے سورہ کہف جمعے کے دن پڑی پھر دجال کو پایا تو لم یسلط ہی یہ دجال اس پہ مسلط نہیں ہو سکے گا یہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا تو اس صورت کو سورہ کہف بھی کہتے ہیں کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے تسمیت الکل بھی اس مل جز اور اسے سورت الحائلہ بھی کہتے ہیں حائلہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ یا انہا ہائل تم بین السانی و بین شبھاتی باطلا اس کو سور حائلہ اس لیے کہتے ہیں کہ صورت حائل واقع ہوتی ہے انسان اور شبھات شرکیہ باطلہ کے درمیان اس صورت کا ربت سور بنی اسرائیل کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط جب سور بنی اسرائیل میں مسئلہ ثابت ہو گیا اس بات کے لیے اور معجزہ ذکر تھا اسرا کا سبحان الزی اسرا بھی آبدی من المسجد الحرام جد القسا تو اس صورت میں شبہات کے جوابات یا سور بنی اسرائیل میں تسبیح تھی اللہ کی پاکی فضات بیان ہوئی سبحان اللہ تو اس صورت کا آغاز تحمید سے تحمید فی الحمد الحمدللہ ہلدی انزل على عبده ہل ولم يجعل یج اللہ سر بنی اسرائیل کے آخر میں حمد کا ذکر تھا وقول الحمد تو اس صورت کے شروع میں حمد کا ذکر الحمد للہ یا سر بنی اسرائیل کے آخر میں رد تھا اتخاذ الولد کے عقیدے اور نظریے پر تو یہاں ابتدا میں انضار ان لوگوں کو الله والدہ جو کہ کہتے ہیں کہ پکڑا ہے اللہ نے ولد و نائب یاسور بنی اسرائیل میں دعو توحید تھا بد تفصیل تو یہاں عباد الصالقین سے علم غیب کی نفی یا سور نحل میں ترغیب الجرت تھی تو بنی اسرائیل میں نبی علیہ سلاۃ وسلام کی ہجرت کا ذکر تھا تو اس صورت میں ہجرت کے کی تین اقسام ذکر ہو رہی ہیں ہجرت الدین جیسے ہجرت اصحاب کہف کی اور ہجرت ل الدین علم دین کے طلب کے لیے جیسے ہجرت علیہ السلام کی اور ہجرت لشاط دین وسد المفاسد دین کی اشاعت کے لیے اور مفاسد کو بند کرنے کے لیے ہجرت ذلقرنین کی ہجرت یہ تین اقسام ہجرت کی صورت میں بیان ہو رہی ہے ساتواں ربط سور بنی اسرائیل میں ان چار امور کا ذکر تھا جن کا مرتکب عذاب کا مستحق تھا تو اس صورت میں سے ان میں سے ایک سبب عذاب کی تردید ہو رہی ہے جو کہ شرک ہے نفی شرک فیلم یا سورے بنی اسرائیل میں استحزا برسول کا بیان تھا جو کہ مالدار کیا کرتے ہیں تو اس صورت میں دنیا کی خساصت ذکر ہو رہی ہے بیوجوہ وجوہی دنیا کی خساصت تین وجوہات کے ساتھ سور بنی اسرائیل میں آیت نمبر چودہ میں فرمایا تھا ایک قرآ کتاب کا کفا بن اف سکل یوما تو یہاں آیت نمبر انچاس میں فرمایا وضی الکتاب فطر المجرمی نہ مشفقی نہافی سورے بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھیالیس میں فرمایا تھا وجا النا اللہ قلوب اکنت عیفق سور کی آیت نمبر ستاون میں فرمایا و من ازلم ممن ذکر فاعرز عنها آیا ما نسیہ مقدمت انا جعلنا على کلو بہم اکنتو ہو سورت کے امتیازات اور خصوصیات صورت ممتاز ہے حضر علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے تفصیلی واقعے پر یہ علم کا ایک سفر تھا دو انبیاء کرام کا اس صورت میں اس کا ذکر ہے قرآن میں دوسری کہیں جگہ کسی جگہ پہ یہ نہیں دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے ذوالکرن کے واقعے کے بیان پر تفصیلا تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے دنیا کی خصاست کے بیان پر بی وجوہ سلاسا تین وجوہات سے دنیا کی خصاست ذکر ہو رہی ہے چوتھا امتیاز صورت ممتاز ہے ان دو بہائیوں کے واقعے کے بیان پر جن میں سے ایک مال کی وجہ سے اور دوسرا علم کی وجہ سے فخر کرتا تھا پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے اصحاب کہف کے واقعے کے بیان پر سورت کا دعویٰ دو مسائل کا بیان ایک علم غیب کی نفی مخلوقات سے نفی شرک فی علم اور دوسرا مسئلہ دنیا کی خساصت یہ رد شیر علم کا شرک فلعلم کی رد اور تردید بھی واقعات الربا چار واقعات سے پہلا واقعہ صحاب کاف کا کہ تین سو نو سال غار میں سوئے رہے جب اٹھے تو قائل منهم کم لبستم کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنا وقت گزارا ہے تم نے قالو لبسنا أو بعد لبس تو کہا انہوں نے ہم نے وقت گزارا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا سلا تسعا تین سو نو سال یہ غار میں گزارنے والے تھے تو صحاب کاف اپنے حال پہ خبردار نہیں تھے تین سو نو سال کو لبسنا یومن بعد یوم کے رہے ہیں یا علیاء ہیں عالم الغیب نہیں ہیں کیونکہ عالم الغیب ایک اللہ ہے دوسرا واقعہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کا اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں آیت نمبر تریس میں والا تقول انی فاعل ضالی کا گادا اللہ شاہ اللہ حبیب نہ کہیے کسی چیز کو اور کسی کام کو کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں کل ہاں ایسے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا کل کیونکہ آپ کو کل کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے جو اللہ چاہے بس وہی ہوگا تیسرا واقعہ علیہ سلام اور حضر علیہ السلام کا کہ مصع علیہ السلام حضر علیہ السلام کے ظاہری کاموں پہ نہیں سمجھ سکے کشتی کو کیوں کشتی سے تختہ کیوں نکالا دیوار کو بلا اجرت کیوں بنایا اور ایک ظاہری بے گناہ لڑکے کو کیوں قتل کیا حضر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں وما فالتو ان کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا میرے اللہ کا فیصلہ اور امر تھا اور چوتھا واقعہ ذوالین کا لا قولا قوم کی ظاہری باتوں پہ نہیں سمجھتے تھے تو عالم الغیب کیسے ہوئے خلاصہ آیت نمبر چھبیس میں قُلْ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ ابصر عَبُصِرْ بِهِ وَاسْمِعَ سورت میں دوسرا مسئلہ مقصدی خصاصت دنیا کی ذکر ہو رہی ہے بی وجوہ السلاسہ تین وجوہات سے دنیا کی خصاصت کا بیان ہے پہلی وجہ الدنیا تو خضو من کا کماؤ خزم من صاحب الجنا یہ دنیا تم سے لے لی جائے گی جیسے کہ باغ والے سے باغ لے لیا گیا تھا آیت نمبر بتیس سے چوالیس تک واقعہ دنیا کی خساست کی دوسری وجہ وقت تو ہا قلیل اس کا وقت بہت تھوڑا ہے تم چلے جاؤ گے آیت نمبر چوالیس پینتالیس اور چھیالیس میں اور تیسری وجہ دنیا تک وبال علیک یہ دنیا کل کو قیامت میں تم پہ وبال ہوگی آیت نمبر انچاس پھر کہو گے مالی حاد صغیرتا ولا کبیرتا اللہ صاح سورت میں دعوت توحید پہلی آیت میں الحمدللہ اللذی انزل على عبده ولم يجعل له للہ اور آخری آیت میں ہے قل انما انکم الہ واحد یو ہایہ نما الکم الحم الاغ واحد فمن کا نیبی عبادتی اور اصحاب کہف کے واقعے پر تفریعات اربعہ بعض صورت میں ذکر ہو رہی ہیں چار تفریحات پہلی تفریح آیت نمبر چھبیس میں اسمع ابھیم و اب اللہ کیا خوب دیکھنے والا ہے ان کے حال کو اور کیا خوب سننے والا ہے ان کے مقال کو دوسری تفریح لہوغ سماوات اسی چھبیس نمبر آیت میں تیسری تفریح آیت نمبر ستائیس میں وت لماؤح الیک من کتاب یوربک اور یہ دوسری تفریح تھی پہلی تفریح لہوغیب سماواتی ولار چھبیس نمبر آیت میں دوسری وت لماؤح الیکا من کتاب یوربیکا ستائیس نمبر آیت میں چوتھی تفریح آیت نمبر اٹھائیس میں وسبر وسبر نفس کم الدین رب بلغاتی ولاشی وجہ اور چوتھی تفریح آیت نمبر انتیس میں وقول الحق یہ چار تفریعات تفریحات کاف کے واقعے پر الحمد للہ تمام صفات الوحیت ایک اللہ ہی کے لیے ہیں الاتی کتاب جس نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر کتاب ولم اللہ جا اور نہیں ٹھہرایا اللہ نے اس کتاب کو ٹیڑھا فی المعانی اس ٹیڑے پن کو کہتے ہیں جو معانی میں آتا ہے اور عوج بفتح فتح مایا تھی فل اس ٹیڑے پن کو کہتے ہیں جو کہ اجسام میں آتا ہے ٹیڑا پن یہ معالم التنزیل میں امام بغوی نے ذکر کیا ہے مایاتی فلم آانی کو ایوج کہتے ہیں مایاتی فلج شام کو ایوچ کہتے ہیں سور زمر کی آیت کے نیچے تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے الوج و بیکسری لائنی مایودری کا بال ولاوج بالفت ہی مایودری کا بال بسر بیکسر اس کو کہتے ہیں جو کہ بصیرت کے ذریعے معلوم ہو دل کی آنکھوں سے اور آوج بلفت جو کہ آنکھوں سے دیکھا جائے تفصیر رولمانی اس جگہ بھی یہ فرماتے ہیں آوج ما کا بل والعوج ما یدریک کا بل و بصیرتن آوج کہتے ہیں اس ٹیڑے پن کو جو محسوس ہو ظاہرا اور عوج کہتے ہیں اس ٹیڑے پن کو یدریک کا بے و بصیرتن جو کہ فکر و بصیرت کے ساتھ معلوم ہو تو علم یا جال وجا نہیں ٹھہرایا اللہ نے اس کتاب میں ٹیڑھا پن اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا کرتے لم مخلوقا اللہ نے اس قرآن کو مخلوق نہیں بنایا یہ اللہ کی صفت ہے اور حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران غلام اللہ خان رحم اللہ فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا لئی صفی ہی و جن بل ہوا مخرجن غیر قرآن میں تو ٹیڑھا پن نہیں ہے کیونکہ قرآن تو اوروں کے ٹیڑے پن کو سیدھا کرنے والا ہے کسی اور میں کسی دوسری چیز میں ٹھیڑا پن ہو تو قرآن اسے سیدھا کرتا ہے تو اس میں کیسے ٹھیڑا پن ہوگا یہ تو ٹیڑوں کو سیدھا کرنے والی کتاب ہے تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یا جال وا نہیں ٹھہایا ہم نے اس قرآن کو ٹیڑا کیا مانا بیلقائی شبھاتی فی قلوی ضافت المسلمین بیلقائی شبھاتی فی قلو بھی زافت المسلمین اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے ہم نے ٹیڑھا پن نہیں ٹھہرایا اس میں شبھے کے القا کے ساتھ کمزور مسلمانوں کے دلوں میں کئی ملباسن شدیدمشیر کئی من حال ہے اے ولا کن قیمن لیکن ہم نے ٹھہرایا ہے اس قرآن کو اس حال میں کہ یہ سیدھا ہے اور سیدھا کرنے والی کتاب ہے تفسیر ابھی سعود میں پانچویں جلسفر دو سو دو پہ قطع کا قول نقل ہے کئی منتین منتحین فلسطامت یہ فل ترقی ہے ایوج تو قرآن میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اوروں کے ایوج کو نکالنے والی کتاب کئیمن سیدھا کرنے والی کتاب ہے خطیب شربینی سراج المنیر میں لکھتے ہیں اور روح المانی میں آلوسی صاحب لکھتے ہیں کئیمن بانے کا ایمن عالل کتب سماویتی شاہدن اعلی سے یہ قرآن قائم ہے علل کتب سماوی کتب سماویہ پر شاہدن اعلی صحتیا شاہد ہے اس کی صحت پر کتب سماویہ کی صحت پر تفسیر بیزاوی میں قاضی صاحب نے بھی لکھا ہے قیمن بمصالح العباد علعبادی وصفا وسفن بالکمالی قرآن قیمن ہے بمصالح العبادی لوگوں کے مصالح پر فیقون بالکمالی تو ہو گیا یہ وصف بالکمال خطیب صاحب سراج, سراج المنیر میں لکھتے لم یا جالح وجن اشارت ان علاقونی ہی فی زاتی ہی قولم ان اشارت ہی مکمل لگری قرآن میں ٹیڑا پن اللہ نے نہیں ٹھہرایا اشارہ اس طرف کہ یہ فضاد کامل ہے اور قیم ہے اشارہ اس طرف کی یہ مکمل لی ہی ہے لیوں ذر اباسن شدیدہ اس حال میں کہ قرآن کو اللہ نے مضبوط بنایا قائم آلہ کتب سماویہ بنایا قیم بھی مسال بنایا علت نزول کی قرآن کے لیوں ذرباسن شدیدہ اس لیے کہ ڈرائے ڈرائے جائیں یہ لوگ باسن شدید سخ عذاب سے ملدنہ مل اللہ کی طرف سے ویوبشر المومنین اور خوشخبری دے مومنوں کو الذین ان مومنوں کو یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں نیک ان الحم اجرن حسنا کے ان کے لیے اجر ہوگا بہتر مَا كِتِينَ فِيهِ عَبَدًا وقت گزاریں گے اس عجر میں اس جنت میں ہمیشہ وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ پکڑا ہے اللہ نے نائب قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اتخاذ الولد کی عقیدے کے لئے سبب غلوف المحبت الصالحین ہوتی ہے حجت اللہ البالغ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلسف ایک 183 پہ لکھتے ہیں کہ اتخاذ الولد کے عقیدے کے لیے سبب غلوف المحبت الصالحین ہے نہیں ہے ان کے لیے اس پر کوئی دلیل ہو نہ ان کے لیے اور نہ ان کے آبا کے لیے ولالی آبا کرتبی فرماتے ہیں کبرت کلی متن تخرجو من افواہم بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے بہت بڑی بات ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 میں آ جائے گا تقا دماوا تو وطن شک الردو وطخ تخر الجالحدا رحمانی ولادا بہت بڑی بات ہے جو کہ نکلتی ہے ان کے منہوں سے اللہ یہ نہیں کہتے مگر جھوٹ فلا اللہ کا باقی ان نفس کا حدیث یا صفا شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو باخی بخ کہتے ہیں قتل النفسی گائیزن اپنے آپ کو قتل کرنا غصے کی وجہ سے تو آیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اعلی سارم ان کے طریقوں پر یہ جو کچھ کر رہے یہ تسلی ہے علامی امین بحد الحدیث کہ یہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر اص فن یہ مفول لہو ہے باقی کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں افسوس کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے بہاد الحدیث قرآن کو حدیث کہا حدیث حادث کے معنی میں نہیں بلکہ حدیث کا قرآن کو اس وجہ سے کہ یہ تازہ ہے ہمیشہ تازہ رہے گی ہمیشہ اس کے بیان اور مضمون میں باسی پن نہیں آیا اور نہ آئے گا اب تزید منت دنیا انا جالنا زینت اللہ علی نبل آسن یقیناً ہم نے ہم ٹھہرا دے ٹھہرایا ہے ہم نے اس کو جو زمین پہ ہے زینت اللہ زینت اور سنگار زمین کے لیے احسن اس لیے کہ ہم امتحان کرتے ہیں ان کا کہ کون ان میں سے بہتر عمل والا ہوگا کس کا عمل بہتر ہوگا اب تخیف اخروی وا جُرُزًا اور یقینا ہم خامخواہ ٹھہرانے والے ہیں اس کا جو اس زمین پہ ہے سعیدہ ہموار, ہموار بنجر صاف ستھرا جروزہ زینت اللہ مفسرین لکھتے ہیں من الحیوانی ون نباتی ولمن اس زمین میں حیوانات اور نباتات اور معدن ہم نے اس کو زینت ٹھہرایا ہے زمین کی قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اراد خاص العردی اس سے مراد وہ خاص لوگ ہیں جو زمین کی زینت ہیں وہ کون ہیں وقیل اراد اب العلماء صلاح کوئی کہتا ہے مراد اس سے علماء اور صلاحہ ہے وکیلا زین تو بینبا تلش جاری ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ باغات اور یہ نہر زمین کی زینت ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا حتا اخذل ارد ذخرفہ حتیٰ کہ زمین پکڑ لے اپنی تازگی کو و ذیا و ضیا اور یہ خوبصورت ہو جائے تو ابھی سعید خود سعید ن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے فرمات عں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام خطیبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے فکانا فیما کالا اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے فرمائے ان دنیا حد رتن حلوۃ یہ دنیا سر سبز ہے اور میٹھی ہے وہ مستقل کم فیحا اور اللہ نے تمہیں اس زمین میں ایک دوسرے کا نائب بنایا ہے فنازر ان کی تو اللہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے والا فت تک دنیا وت تک خبردار دنیا سے ڈرو عورتوں سے ڈرو ابن ماجہ کی یہ روایت دوسری جلد میں تیرہ سو پچیس نمبر اَمْ حَسِبْتَ أَنَّا أَصْحَابَ الْكَافِ وَالرَّقِيمِ من مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا یہ اصحابِ کحف کا واقعہ پہلے مسئلے پر جو نفی شرک فل علم ہے شرک فل علم کی نفی پر اصحابِ کحف کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک یہودی بادشاہ تھا دقیانوس اس کے دور میں یہ نوجوان تو کو ماننے والے بنے تھے نوجوان تھے ابن کثیر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے وکانا اکثر و مستجیبین ولی رسولی شبابن اللہ اور اللہ کے رسول کی اکثر تابیداری کرنے والے نوجوان ہوا کرتے ہیں تو ہم حصب تیت گمان کرتا ہے انا صاحبل کافی یقیناً غار والے ور اور تختی والے رقیم تختی پر ان کا نام لکھا گیا تھا ان کو اشتہاری بنایا گیا تھا یا رقیم گاؤں کا نام تھا یا رقیم بمانے کلب کتے کو کہتے ہیں یا رقیم واخ المتا تو رقیم کتے کو بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کتا تھا جو غار کے منہ میں چوکی داری کے لیے بیٹھا تھا ان کو صحاب اور رقیم کا آئے تو گمان کرتا ہے کہ یقینا یہ غار والے جب توحید کے مسئلے پہ سمجھے تو یہ نوجوان مشورہ کرنے غار میں آئے اللہ رب العزت نے ان پہ نیند تاری کر دی اللہ جن سے کام لیتا ہے بغیر اسباب کے لے لیتا ہے ان کی نیند پہ ایسی برکت مرتب ہوئی کہ تین سو نو سال بعد اٹھنے کے اٹھے تو پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے آیتوں گمان کرتا ہے کہ بے شک غار والے اور تختی والے قانون آیاتنا عجبا تھے یہ ہماری آیتوں میں سے عجیب یہ بہت عجیب واقعہ ہے ابن کثیر لکھتے ہیں ام استفام ہے اشارہ اس طرف کہ لا بشانی کا فلسرا آ جب صحیح ہے کہ سابقاف کواقعہ کا بھی بہت عجیب ہے لیکن اے حبیب تیری شان اور تیری حال اس اثرا میں معراج میں وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے منکرین کے اعتراضات اور شبہات یہ بنا ہوتے ہیں امور خارقہ کا پر تو یہ بھی اعتراض کرتے تھے نبی علیہ السلام کی معراج پر تو بل شانوں کا فی السلہ آج بمن ہوں آ جب آپ کی حالت معراج میں وہ اس سے زیادہ عجیب ہے قانون آیاتی آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ تھے یہ ہماری نشانی اور دلائل قدرت میں سے عجیب از اول فتیا تو جب آ گئی یہ جوان غار کی طرف فتیہ زاد المسیر میں ابن جوزی نے لکھا ہے من رجالی فتیا کہتے ہیں الکامل من الرجال رجولیت میں کامل کسی نے کالفتوا بزل الدا وقف الاضاء و ترپشوا وسطناب المحارم وسطمال فطوعت جوانی سے کہتے بزل الندا وقف الاضا و ترپشو وشتناب المحاری میں وسطمال المکاری فخری نہ کرنا اور کسی کو ایزا رسانی نہ کرنا اور شکوہ نہ کرنا اور حرام سے بچنا اور مکارم اچھے اچھی کام کرنا اسے فطوت کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں قوم سمی انا له ابراہیم فتن امام نصفی حنفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں فتح, فتح کسے کو کہتے ہیں فرماتے ہیں ملا قبل الفعل ولا يزکی نفسه ہو الفعل فیل فتح تو اسے کہتے ہیں جو کام کرنے سے پہلے دعویداری نہ کرے اور کام کرنے کے بعد اپنی تعریفیں نہ کرے از اول فطیت ویل جب آ گئے یہ جوان غار کی طرف فقالو ربنا تو کہا انہوں نے اے ہمارے رب سب سے پہلے اللہ سے رابطہ بنایا آتینہ ملدن مل کا رحمہ دے دے ہمیں اپنی طرف سے مہربانی رحمتن استقامت تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمتن الامن من العدا دشمنوں سے امن دے دے حضر شیخ القرآن علیہ الغفران ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رحمتا اے بلا وزن رحم من خزائن رحمتك رحمتی کا والرزق والامن من العدائی و على والا مسلتی توحیدی اللہ ہمیں بلاوز رحمت عطا کر دے اپنی رحمت کے خزانوں سے وہ بلاوض رحمت مغفرت ہے رزق ہے امن من العادہ ہے اور تثبت ہے توحید کے مسئلے پر مضبوطی ہے از تو جب آ گئے یہ جوان غار کی طرف تو انہوں نے کہا ہمارے رب دے دے ہمیں اپنی طرف سے رحمتن رحمت النا من امرینا رشدا ہئی النا اجال امرانہ کل رشدا اللہ ہمارے کام کو اصلاح والا بنا لے تیار کر دے ہمارے لیے ہمارے کام سے رشد اصلاح من امرینا وہ کام کیا تھا ان کا تفسیر نشا پوری لکھتے ہیں مفار قتل مفار کافروں سے جدائی روح المانی بھی لکھتے ہیں مہاجرہ تل کفار کافروں سے جدائی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ان مشرقوں کافروں سے برات اور بائیکاٹ کر لا ہمارے اس کام کو اصلاح والا بنا لے ہمارے اس بائی کارٹ اور برات کو قبول فرما دے فضا اچھا ربنا اعلیٰ مہاجرین کی دعات یا چرب بنا کا رحمت رحمتن کا صبر بھی ہے لنا من عمرنا رشدا اللہ فرماتے فضا ربنا فل کافی سنی نا عَدَدًا تو ہم نے تھبکی دین کے کانوں پر مار دیا ان کے کانوں پر ہی ابن جزئی تحصیل میں کہتے زربنا الا آزانیجابن ہم نے مار دی لگا دیا ان کے کانوں پر پردہ فلکا فی غار میں سینا ادادا سال تھے شمار کے کچھ گنتی کے سال تھے کتنے تھے بعد میں بیان ہو رہا ہے تما بآسنا پھر ہم نے اٹھایا ان کو لینا لما اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں ائ الحز بہینی احسال کہ کون دو فرقوں میں سے ایحز بہنی یہ دونوں فرقے ان میں سے تھے سورے اسی صورت میں انیس نمبرائت میں ذکر ہو رہے ہیں کال کام لبس تم کالو لبس نہ یومنو بادیوم ایک فرقے نے کہا ایک دن اور دوسرے نے کہا بعد یوم مجاہد یہی قول کرتے ہیں کون سا ان دو فرقوں میں سے احسا لما لبیسو امادا بہت اچھا گننے والے ہیں اس مدت کو جو انہوں نے وقت گزارا امادا مدت سے اب تفصیل نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربیہم وزدناہم ہدا ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر یعنی ان کا واقعہ بالحق لیثبات الحق ولی اظہار الحق حق اس بات اور اظہار کے لیے انہم فتیت یہ نوجوان تھے منوب ربی ایمان لائے تھے اپنے رب پر یہ قوت فطری ایمان کے ذریعے وزد اور زیادہ کی تھی ہم نے ان کے لیے استقامت ہدایت یہ قوت عملی ہے معنی فطری اور عملی دونوں قسم کی طاقتیں ہم نے ان کو دی تھی وربت علی الا اور مہر لگائی تھی ہم نے ان کے دلوں پر ربط پٹی لگائی تھی ہم نے ان کے دلوں پر اس قامو جب یہ کھڑے ہو گئے فقالو تو انہوں نے کہا ربنا نہ رب السماواتی سماوا تھی ول من لن دھلوا معلوم یہ پڑتا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہوگا صحاب سے ان نوجوانوں سے قوم نے پوچھا ہوگا مربو ربکم تمہارا رب کون ہے فقالو تو انہوں نے کہا ربنا رب نہ ربو ہمارا رب اور مالک وہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا لن ندعو من یہ دوسرا سوال چلو صحیح ہے ہمارے ان آلیہ کو رب نہ کہو لیکن پکار تو لیا کرو جیسے یہ لوگ نبی کو رب نہیں کہتے لیکن یا رسول اللہ کی پکارے تو لگاتے ہیں تو جواب لنگا من دونی ہی لاہن ہم نہیں پکارتے اللہ کے سوا دوسرے مددگار کو تو اگر پکار لیا تو کیا ہوگا اللہ قدنا ادن شتوا یقینا کہہ دیں گے ہم اس وقت بہت بری بات شتتا شتت بعید عن الحق اور افراتا في الظلم حق سے بہت دور بات اور ظلم میں بہت زیادتی مبالغہ ہاولائی قوم اتخذوا من دونہی آلہا یہ رد ہے منکر کی ترمیزی کی حدیث ہے ترمیزی شریف میں ابھی سعید ان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا تھا من آزم الجہادی کلمت و عادل اند سلطان جائر بڑا جہاد حق کا کلمہ پڑھنا حق کا بیان کرنا ظالم بادشاہ کے مک کے سامنے ہاؤلائی من خزوم ہی آلیہ یہ تمہارے رب یہ تمہارے بڑے جو کرتے ہیں یہ تمہارے باپ دادا جو کرتے رہے تو جواب ہا اولا قوم ہونا یہ ہماری قوم اتخو انہوں نے پکڑا ہے ہی اللہ کے سوا علیہ دوسرے مددگاروں کو لولا یاتون بسلطان بین کیوں نہیں لاتے یہ عليهم ان پر یعنی ان کی الوحیت پر ب سلطان دلیل واضح نہ کہا اشارہ اس طرف ہے کہ ہماری قوم ہے وہ ان کا نو آسن مننا اگرچہ وہ ہم سے ناراض ہیں لیکن پھر بھی ہماری قوم تو ہے ہم سے ناراض ہے لیکن پھر بھی ہماری قوم ہے ہاؤلائے قومنا اتخذوا من مندونی ہی تن انہوں نے پکڑا ہے اللہ کے سوا دوسرے مددگاروں کو لولا یا تون ہم بین تو کیوں نہیں لاتے ان کی ہی صداری پر دلیل واضح فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَى تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بنا دے اللہ پر جھوٹ اس سے بڑا جالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں اب برات آنادائی الدین وَإِذِ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور جب تم جدا ہو جاؤو قالو فی ماں انہوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ جب تم جدا ہو جاؤ ان مشرقوں سے ماں یا بدونا اور ان سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ اللہ, اللہ کے بغیر فاؤو افی تو آ جاؤ غار کی طرف غار کی طرف آ جاؤ یشم ربر رحمتی ت پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت سے لکم من من اور آسان کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کام سے آسانی تیار کر دے گا یوحمری کمر فقا تیار کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کام سے آسانی کیا مانا جب اللہ سے دعا مانگی تو ان کا یقین بھی تھا اعتماد بھی تھا اللہ پہ توکل تھا مسند احمد میں روایت ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لیس سر علی اللہ من دعا کوئی چیز بھی اللہ پہ اتنی زیادہ اکرم نہیں ہے جتنی کی دعا ہے دعا سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے پھر دعا کے بعد انہوں نے احتجاج بھی اختیار کیا ویزل تم ہم اس لیے تفصیر کشریری جو لتائف الشارات پہ معروف ہے امام کشعری لکھتے ہیں لطف الشارات میں الآزل تو عن غیر اللہ تجیب الوسل تباہی بل لا تحصل الوسلط بالله اللہ بعد العزلت عن غیر اللہ غیر اللہ سے جدائی وہ اللہ سے لقاء اور نزدیکت کا فائدہ دیتی ہے تج الوسل بالله بلکہ لا تاصیل الوسل بالله اللہ بعد العزلت عن غیر اللہ اللہ سے وصل مخلوق کی عزل کے بغیر تو حاصل ہی نہیں ہوتا نبی علیہ السلام کو اسی لیے فرمایا تھا ابتداء میں سر مزمل میں فرمایا ہوا تب تلئی ہی ایک دم کٹ جاؤ مخلوق سے اللہ کی طرف آئستہ آئستہ اپنے آئست آپ کو نزدیک کرو وہ ترشم اور دیکھے گا تو سورج کو ادا تلا جب کہ طلوع ہوتا ہے یہ سورج تضاور کا کافی ذات الیمین یہ حدود اربعہ بیان ہو رہا ہے اس غار کا دیکھے گا تو سورج کو جب کہ طلوع ہوتا ہے تو پھرتا ہے ان کی کہ اور غار سے الیمین دائیں طرف و اذا تقرد ہم ذات الشمال اور جب غروب ہوتا ہے تو تقرید احتر بخاری کتاب و میں فرماتے چھوڑتا ہے ان کو ذات شمالی بائیں طرف وہی فجوا تھی منہ اور یہ ہے کھلے میدان میں اس غار سے فجوہ یعنی دھوپ نہیں لگتی ان کو یہ کھلے میدان میں تھے لیکن دھوپ نہیں لگتی تھی زجاج نے فرمایا یمنا اللہ فکانہ کرامتم اللہ نے ان سے سورج کی دھوپ کو منع کیا اور بند کیا تھا یہ ان کی کرامت تھی تو جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ان سے پھرتا تھا دائیں طرف یعنی غار کا منہ جنوب کی طرف تھا تو جب سورج غروب ہوتا تھا تو ان کو چھوڑتا تھا بائیں طرف یہ غار شمالا جنوبا تھی ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ہے فہول محتدی جس کو ہدایت دے اللہ وہی راہ پانے والا ہوتا ہے اور جسے گمراہی میں چھوڑ دے اللہ تو نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی دوست مرشیدہ راہ دکھانے والا تا سب یہ خال اللہ ہی تھا اب پھر واقعہ تح سب ہم اور تم گمان کرو گے ان پر جاگنے والوں کا وہردن اور یہ سو رہے تھے ان کی آنکھوں کو بند نہیں کیا کیونکہ آنکھیں بند ہو جائیں تو نظر کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے بہت زمانہ جس کی آنکھ بند رہے اور جس کو اندھیرے میں رکھا جائے پھر اسے روشنی میں نظر کچھ نہیں آتا تو ان کی آنکھیں کھلی تھی یا تو گمان کرے گا ان پر جاگے ہوں کا اور یہ سو رہے تھے کیا مانا ان کا روب جاگنے والوں کی طرح تھا کوئی ان پر آ نہیں سکتا تھا وہ نقلب ہم ضاتی یمینی و ذات اور ہم پھیرتے تھے ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف ہم ان کی کروٹیں بدلاتے تھے تو جو اپنی کروٹ خود نہیں بدل سکتا وہ دوسروں کا کیا کام کرے گا جواہر الخران جو اپنی کروٹ خود نہیں بدل سکتا وہ دوسروں کا کیا کام کرے گا اللہ فرماتے ہیں و نقل بم یمینی و ذات الشمال اور ہم کروٹ بدلتے تھے ان کی بدلاتے تھے ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف وکل بہم باسی تمزرا اور ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنے ہاتھوں کا بلوسیدی چوکٹ پر چوکٹ اور درشل جب کتا چوکی داری کے لیے ہو تو وہ اس طرح بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے آگے والے ہاتھ سیدھے پھیلا کے اس پہ سر رکھ دیتا ہے لو تم لمن اگر تو مبتلا ہو جائے خبردار ہو جائے ان سے تو خامخواب پھر جائے گا ان سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے ولہ ملی تمن ہم اور خام خواب بھر جائے گا ان کی وجہ سے روب سے اتنا روب اللہ نے ان پہ ڈالا تھا وہ کدالی کب آسنا ہوں اے کما ہوں فالنا و کدالی کب آسنا ہم نے ان کو سلایا تھا اور کیا تھا ان کے ساتھ وہ کام جو ہم نے کیا تھا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا بھی دیا کیوں یت سا الو بہین اس لیے کہ یہ لوگ سوال کرے اپنے ماں بہن ایک دوسرے سے پوچھیں سوال کا فائدہ آیت نمبر بارہ میں گزر چکا ہے لینا علما ائ الحس بینیسو امادا تو اس لیے کہ یہ سوال کرے ایک دوسرے سے آپ اس میں خالق کم لبیس تم کہ ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنا وقت گزارا ہے تم نے کالو لبس نا انہوں نے ہم نے وقت گزارا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ قالو رب کم عالم بیما تم تو کہا انہوں نے اس غیر ضروری بات میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو بس کہہ دو اور اب تمہارا خوب جانتا ہے اس وقت کو جو, جو وقت تم نے یہاں گزارا کوئی کہہ رہا ہے ایک دن کوئی کہہ رہا ہے بعد ہوں بس چھوڑو غیر ضروری بات میں مت الجھو فباسو احد کم بھی وری کی تھی تو بھیج دیجئے تم آپ میں سے ایک کو اس روپیے کے ساتھ ہادی کے یہ ہے شہر کی طرف فلینظر انضر اوہاس کا تو تو دیکھے کہ کون ان میں سے بہت پاک ہے خوراک کے اعتبار سے دیکھے فب آسو احد کمبری کی کمہادی مدین اولیا اپنے ساتھ اپنا زاد راہ اور سفر خرچہ لے کے چلتے ہیں اسباب کا لینا توکل کے منافی نہیں ہے فی اشارت زاد خلافت لکھتے ہیں ابن جوزی اس میں اولن تو یہ اشارہ ہے کہ سفر خرچہ اور اسباب کا ساتھ لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے وہ فی دلیل انسانی اور سانین اس میں دلیل ہے اللہ انساقا لما یاحتاج الہل انسان وی سفری و حضرا فی تول نشا پوری نے یہ لکھا کہ امساک لما یاج الہل انسان انسان جس کی اس کا محتاج ہو وہ لینا اپنے ساتھ سفر میں اور حضر میں یہ توکل کے منافی نہیں ہے تین سو نو سال تک بھوک نہیں لگی اب بھوک لگ رہی ہے کیونکہ وہ بس تین سو نو سال اللہ کھلاتا رہا حدیث میں بھی آتا ہے ترمیزی شریف کی روایت مردا کمال ویسکی ہم اپنے بیماروں پہ زور زبردستی نہ کیا کرو کھانا کھانے کی بے شک اللہ ان کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے ویسے ایک آدمی ایک ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا لیکن بیمار کتنے کتنے دن بھوکا رہتا ہے کوئی پروانی اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے نا تو بھیج دو تم میں سے ایک کو تمہارے اس روپے سے شہر کی طرف فلی اص کا تو آمن تو دیکھ لے کہ کون سا ان میں سے زیادہ پاک کی ہے تو عام کے اعتبار سے اولیا پاک چیز کھاتے ہیں خوراک کا خیال کیا کرو فلیاتی کمبر اسٹمن ہو تو لے آئے خوراک تمہارے لیے خوراک اس پاکیزہ تو سے تلت اور نرمی کرے آنے جانے میں اور اخلاق میں ولی طلت طفیل اخلاقی و مشی نرمی کرے اخلاق میں اور مشی میں ولا یوشیرن بھی کم اور خبردار نہ کرے تم پر کسی اور کو تفصیر کوشیری نے جو کہ لطائف الاشارات جس کا نام ہے تفسیر لطائف الاشارات وہ لکھتے ہیں صفح دو سو پندرہ پر منشان العبراری حفظ الاسراری علیاری انغیاری نیکوں کی یہ صفت ہوا کرتی ہے اغیار سے اپنے رازوں کو چھپا اور محفوظ رکھتے ہیں ولی تلتف ولابی کم احدہ ابراری حفظ السراری عنل اور خبردار نہ کر دیں تم پر کسی کو بھی نہمی اظہر علی کم یارجم یقیناً یہ لوگ اگر خبردار ہو گئے تم پر تو تمہیں سنسار کر دیں گی اور جموں کم اشتہاری ٹھہرایا تھا ان کو یعیدوکم فی ملتی یا واپس کر دیں گے تم کو ان کے دین میں شرکیہ دین میں اگر تم ان کے دین میں واپس چلے گئے تو الن تفلی ابا تم کامیاب نہیں ہوگے اس وقت کبھی بھی و کا کاف بمانے لام تالی اسی وجہ سے آسرنا علیہن خبردار کر دیا ہم نے لوگوں کو ان پر یہ روپیہ لے کے گیا دکاندار نے کہا یہ پیسے تو کھوٹے ہیں اس نے کہا یہ کھرے ہیں حالات تو سارے بدلے تھے بازار کے تین سو نو سال بعد اس وقت کا بادشاہ تھا نیک آدمی تھا اس کے دربار میں مناظرہ شروع تھا باس بادل موت پہ تو اس دکاندار نے سپاہی کو بلایا سپاہی نے وہ سکہ دیکھا پرانا لگا سوچا یہ کہیں خزانہ ہی سے ملا ہے تو یہ اسے لے کے آیا دربار میں تحقیق کی گئی تو ان کے نام نکلے تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ اشتہاری تھے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ غار میں ہیں یہ لوگ غار میں آئے تو ان ساتھیوں کو اللہ نے پھر سے سلا دیا تھا یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سو گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ باس بعد الموت پہ اللہ قادر ہے لیام اللہ نے خبردار کر دیا ان لوگوں کو علیہ پر۔ لیالم اس لیے کہ جان لے یہ لوگ اند اللہ حکن ان کے اللہ کا سچا ہے اور یقیناً قیامت کوئی شک نہیں اس میں بنیا جب کہ اختلاف کیا تھا انہوں نے آپس میں اپنے رائے کا یتنا ضو نبن تو کہا انہوں نے بنا لو ان پر بنیا ایک آبادی آبادی بنا لو رب ہم عالم و اللہ رب ان کا خوب جاننے والا ہے ان کو ایفی ہی اشارت ان غیر محبوبن ان اللہ ان کی یہ رائے اللہ کو پسند نہیں تھی تم ان اولیاء پہ گنبت بناتے ہو کیا اللہ کو دکھاتے ہو کہ یہ تمہارے ولی ہے اللہ تو ان کو جانتا ہے بغیر گمبدو کے قال الدین غلبوا على عالمریم کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنی حکم پر یعنی بادشاہوں نے کہا لنتخذن خیز اللہ علیہ مسجد خام خا ہم بنا لیں گے ان پر مسجد ہم ان پہ مسجد بنائیں گے سیل مسجد بنانا قبروں پہ یہ تو جائز نہیں ہے صحیح حدیث کے خلاف ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لان اللہ نصارہ تخزو قبورہ امبیا اہم اللہ کی لانت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں سے مسجدیں بنائی تھیں اور دوسری حدیث میں آتا ہے من شرار امتی من يتخذ القبور مساجدہ مصنف الرزاق کی حدیث ہے میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو مسجدوں خبروں پہ مسجدیں بنائیں گے اب وہاں بیزاوی کے حاشی پر خفاجی نے لکھا ہے کہ اتخاض المساجد القبور جائزن اور مظہری نے بھی یہ لکھا ہے اور علوسی روح المانی میں فرماتے ہو ممن ذوق رضالی کا شہاب الخفاجی فی حواشی ہی البیزاوی وَهُوَ قَوْلٌ باتل ان آتل ان فاسد ان کا کیا بڑی بات کی ہے علوسی نے یہ قول کول باتل آس کا سی لادی رتی کیونکہ بہت سی احادیث میں اس سے ممانات آئی ہے لیورود ع فی الحادی سلکسی رت تو یہ قول خفاجی کافی حواشیر البیزاوی یہ قول باطل عاطل فاسد علفا سا سید علم اے فی الحادی سلکسی رت تیرہ سی احادیث ہے ایسی جن جی میں قبروں کو پکا کرنا کی ممانعت ہے سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ جلدی ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ اصحابِ تین لوگ تھے چوتھا ان کا کتہ تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَتُن سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ اور کہیں گے یہ کہ اصحابِ کاف پانچ لوگ تھے چھٹا ان کا کتا تھا اپنی طرف سے یہ رجمم بالغیبِ یہ رجمم بالغیب باتیں کرتے ہیں نادیدہ اور بے دلیل رجمم بالغیب اشتل کئی بے دلیلہ خبری کئی مایالم ما رجمم بالغیب وقول نہ صبات اور کہتے ہیں یہ کیا صحاب سات لوگ تھے و سا منو ہم کلب ان کا کتا تھا و سا میں واؤ سمانیا ہے عرب کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ گنتی میں جب آٹھ تک پہنچتے ہیں تو واؤ واؤ آٹھ کے ساتھ لگا دیتے سا منو ہم و سامو سولو نہ سلاسۃم کلب ہوں وقول رجم بلغیب بن دیکھے نشانہ پتھر چلانا جم بلغیب بن دیکھے نشانہ پتھر چلانا شاہ صاحب نے مانا کیا بغیر دیکھے نشانہ پتھر چلانا دیکھتے نہیں ہے دلیل ان کے پاس نہیں ہے راجم بل و وا اور کہتے ہیں یہ اصاب کا سات لوگ تھے و سامین کلب آٹھواں ان کا کتا تھا قربی قُر عالم خوب عدتی ہے ان کی تعداد کو, کو مگر تھوڑے سے اللہ قلیل ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ نما انا من القلیل میں ان قلیل میں سے ہوں یہ سات لوگ تھے آٹھواں کتا تھا رجمن بالغیب پہلے دو اقوال کے بارے میں فرمایا اس قول کے بارے میں رجمن بالغیب نہیں فرمایا وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم علی نے بھی فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سات لوگ تھے ولی ان الق قرآر اقتبال رجمن بلغیب اللہ نے یہ پہلے دو قول کے بعد رجم بلغ فرمائے اشارت الفیہ ولی ان سیاق الکلامی اے دن عداللہ سیاق کلام بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سات لوگ تھے انہو تعالی قال فی کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اٹھارویں آیت و تح سب ہم اے قَالُوا کالو جما قَالُوا اور قَالُوا ہو سلاسن سمہ کالا کالو رب کم عالم پھر یہ دو دفع قالو قالو جمع تو تین تین ادنا ہو سلا سا اور ایک دفع فرمایا قال قائل ایلوم ہوم تو ایک قائل ہوا اور ایک قالو اور دوسرے قالو تو قالو میں تین دوسرے قالو میں تین اور قالا کا میں ایک تو تین اور تین اور ایک ساتھ ہوئے تو سات لوگ تھے کہہ دیجئے رب میرا بہت خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو نہیں سمجھتے اس، نہیں جانتے اس ان کی تعداد کو مگر تھوڑے سے فلاں تمہاری فیم اللہ میران تو جھگڑا مت کرو ان کاف کے بارے میں مگر بحث سرسری سری جھگڑا سر سری سر سری جھگڑا مانا باسرفتی منہم احدا اور مت پوچھیے ان کے بارے میں انہل کتاب میں سے کسی سے ولاق شینی فائل کا غذا عید خال ہی ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سابقاف کے بارے میں روح کے بارے میں ذوالقرن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتا دوں گا کل کیا تھا کہ پندرہ دن تک وہی نازل نہیں ہوئی اللہ کے نبی پریشان ہے پندرہ دن بعد جبرائیل آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں اتنی دیر سے آئے تو فرمایا و مانت نزل اللہ بھی امریک آیت نمبر 64 سورہ مریم کی اور پھر تسلی بیجی کیونکہ مشرقین نے کہا تھا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا اس کو چھوڑ دیا تو تسلی آئی اذا سجا کا رب کا وما کلا اور یہ آیات نازل ہوئی اس میں جواب مل گیا ادب بھی آیا ولا تقول شعی اور مت کہیے کسی چیز کو انی فاعل ان فعل کا غذا کے یقیناً میں یہ کام کرنے والا ہوں کل اللہ یشا اللہ مگر یہ کہہ کہا کیجئے کہ اگر چاہے اللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کروں گا سبا اور کل اللہ کے بغیر اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا وس کو رب قیدا اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب آپ سے بھول جائے وہ کلاسا دی ربی لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رشدا اور کہیے قریب ہے کہ ہدایت دے دے گا مجھ کو میرا رب لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رشدا بہت بہتر کی طرف اس حال سے اصلاح کے اعتبار سے ولبی صوفی کافی مسلح سمیت وزداد افراد کی تعداد نہیں ذکر کی اس کی ضرورت نہیں لیکن سالوں کی گنتی ذکر کی کیونکہ اس میں مقصد کا اثبات تھا مقصد کیا تھا اصحب سے میں غیب کی نفی ہے انہوں نے وقت گزارا تھا اپنی غار میں تین سو سال وزداد تسا اور زیادہ کر دو اس پر قمری سالوں کے نو کیونکہ شمسی حساب سے تین سو اور قمری حساب سے سال چھوٹا ہوتا ہے تو پھر تین سو نو اللہ خلاصہ کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو انہوں نے وقت گزارا تھا لہو غیب اس سماواتی ولا اس اللہ کے پاس علم غیب کا آسمانوں اور زمینوں کا اب صرف امر ہے یا تعجب ہے دیکھ تو ان کی حالت اور سن یا کیا خوب دیکھنے والا ہے اللہ ان کی حالت کو اور کیا خوب سننے والا ہے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن ولی وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا نہیں ہوگا ان کے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا اور شریک مٹھے راؤ اللہ کے فیصلوں میں اس کسی کو بھی شریک نہیں ٹھے اللہ اپنے فیصلوں میں آہا کسی کو بھی یہ شرک آتائی شرک کی تردید ہو گئی اب ترغیب القرآن وتلوما علیہ کا من کتاب ربک اور پڑھیے آپ اس وہ جو وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب سے و مبدل علی ہی نہیں ہے بدلنا اللہ کے فیصلوں کا غلام تجیدہ مندونی ہی ملتحادا اور نہیں پاؤ گے آپ اللہ کے سوا ملتحدہ پناہ کی جگہ وسبر نفس کا اور مضبوط کر دیجئے اپنے آپ کو محلدین رب ربهم یہ ترغیب بھی موالات الموحدین ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام یریدون وجہ ہو وہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ کو کی رضامندی کا ولاد آئینہ کانہم اور مت ہٹائیے اپنی آنکھوں کو ان سے تری دو زینت الحاتی دنیا اگر آپ نے آنکھیں ہٹا دی تو آیا آپ ارادہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت کا خواہش کا بلا تی من اغفلنا کل بہ ان اور تابے مت کرو اس کی کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے وہ تباہ ہوا ہو اور تابع ہو گیا یہ اپنی خواہشات کی کا نام روتا اور ہے کام اس کا حد سے گزرا ہوا یہ نزلت في ابن الفراری یہ آیا تعطنبی صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امایوزی کری ہو ہاٮٔ یہ اوین ابن حسین فراری نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا اسلام لانے سے پہلے تو نبی علیہ السلام کے پاس جماعت من صحابہ فقارہ کی ایک جماعت بیٹھی تھی کہ ان میں سلمان فارسی بھی تھے اور سلمان فارسی نے ایک شملہ باندھا تھا وہ قد عار اس شملے اور پگڑی سے پسینہ بہ رہا تھا فَقَالَ عُوْيَنَتْ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عُوْيَنَا نے نبی علیہ السلام سے کہا اَمَا يُزِي كَرِحُهَا أُولَائِ اے آپ کو ان لوگوں کی بدبوت تکلیف نہیں دیتی وَنَحْنُ سَعَدَاتٌ ہم،, ہم سادات ہیں ہم سادات موزر کے ہیں مزر قبیلے کے سعادات و مزر واشرافوها فَإِنَ اسْلَمْنَا اسْلَمَ النَّاسِ اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں تو بہت سے لوگ اسلام کو قبول کر دیں گے وما يمنعنا من آپ کی اتباع سے ہمیں کسی اور چیز نے منع نہیں کیا مگر ان فقران کا اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کی تابے داری کر لیں گے وجا اللہ مجلسن و لہم ہمارے لیے جدا مجلس اور ان کے لیے جدا مجلس بنا دیجیے طوفان ضل اللہ اللہ نے یہ ایت نازل کر دی اصبر نفس کا مع الذين يدعون ربهم بالغداه ولعشي يريدون وجهه ابو داؤد شریف کی روایت ہے ابی سعید ابن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایت تھا الحمدللہ الذي جعل من امتي من امرت ان اصبر نفسی ماهم الحمدللہ الذی حمدے ہیں اللہ کی اس ذات کے لیے الوحیت کی تمام صفات ایک اللہ کے لیے اللہ وہ ذات جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ مجھے حکم کیا اللہ نے ان کے ساتھ مضبوطی کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطنا ابھی سعید القدری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھے تھے نبی دی ہاکا فتحق وبرزت وجو ہوم لہو تو پھر نبی علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا سارے صحابہ کرام کے بارے میں اور سارے صحابہ کے چہرے نبی علیہ السلام کے سامنے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ مضبوط رہوں وقول الحق و میں اور کہہ دیجیے حق ثابت ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے تو کفر کر لے انتدن یقیناً ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ احاطی کوہا کے حاطہ کرنے والی ہے ان کے ان کے سے سوراد وہ لمبے اس آگ کے شغلے اس آگ کے پشتوں میں لمبے کہتے ہیں لمبے تو وہ سورا دے کو اس آگ کے وہیں سو اگر یہ لوگ فریاد کریں تو ان کی فریاد کو مانا جائے گا اس پانی کے ساتھ کل محلے جو پانی کلائی کی طرح ہوگا پگلی ہوئی کلائی گرم یشول وجوہ چمڑا اتارے گا چہرے سے اتنا گرم پانی ہوگا حدیث میں آتا ہے جب یہ اپنے منہ کے نزدیک لائے گا تو اوپر والا ہونٹ نصف رات سے پلٹ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ناف سے نیچے لٹک جائے گا بے سراب بہت برا ہے پینا وسات مرتفقہ اور بہت بری منزل ہے یہ بہت بری منزل ہے بے شک وہ لوگ بشارت جو ایمان لائے اور عمل کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یقینا ہم ضائع نہیں کرتے اجر اس کا احسن عملہ جو خوبصورت عمل کرے یہ لوگ ان کے لئے جنتیں ہیں ہمیشہ گری کی تجریم ان تاتیہم الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہرے من تحتیہم اے تحت تصرفیہم یجرونہا الہیسو شاہو ان کے تصرف کے نیچے جی جیسے چاہیں اس طرف ان نہروں کو موڑ سکیں گے اللہ یو فِيهَا مِنَ منا صاورا فِيهَا یہ کالیدار دار کر دیے جائیں گے زیورات ان کو پہنائے جائیں گے یُحَلَّوْنَ اللہؤ زیورات پہنائے جائیں گے ان کو فی اس جنت میں منظاہ بن سونے کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ البسو نسیا اور پہنائے جائیں گے ان کو کپڑے سبز من سندو سن پتلے ریشم کی وبرکن اور موٹے ریشم کی موٹے اور پتلے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے سیاون اور پہنائے جائیں گے ان کو کپڑے ہدور سبز بن سند پتلی ریشم کے وصطبرکن اور موٹی ریشم کے تکیا لگانے والے ہوں گے یہ اس جنت میں حالل ارائق تختوں پہ بیٹھے ہوں گے نعمت صواب و حسنت مرتفقہ کیا خوبصورت بدلہ ہے اور کیا حسین منزل ہے مرتفقہ آرام ہے کیا خوبصورت بدلہ ہے اور کیا حسین مرتفقہ آرام ہے اب یہاں سے آیت نمبر بتیس سورت القحف تزید من دنیا اور دنیا کی خساصت بھی وجوہ ثلاثہ ذکر ہو رہی ہے تین وجوہات کے ساتھ دنیا کی خساصت کا بیان ہے ایک دنیا تو خدمین کا کما اوقمن صاحب الجن یہ دنیا تم سے لے لی جائے گی جس طرح کے باغ والے سے باغ لے لیا گیا دوسرا وقت ہوا قلیل اس کا وقت بہت تھوڑا ہے تم اس سے چلے جاؤ گے روانہ ہو جاؤ گے اور تیسرا الدنیا تکون وبال علیک یہ دنیا کل قیامت کے دن تم پہ وبال ہوگی تو پہلی وجہ دنیا کی خساصت کی دنیا تو خزمن کا کما اخذ من صاحب الجنا تم سے یہ دنیا لے لی جائے گی جس طرح ان کے باغ والے سے باغ لے لیا گیا تھا ودربلحم صلی الرجلئین اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو آدمی دو آدمیوں کی عطائی خوراسانی سے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں النبال ہما ابنام ملکن ہم ابنا کانفی بنی اسرائیل تو فیا و ترک ہما فاخم الجن و القصور و کان الآخر زاہدن یہ دو بیٹے تھے بادشاہ کے جو بادشاہ بنی اسرائیل میں تھا جب وہ فوت ہوا تو اس کے ایک بیٹے نے وہ باغات اور جائیداد اور بنگلے لے لیے اور دوسرا زاہد تھا جس نے زہد کا اختیار کیا آخردن واد ابلحم صلی الرجنی بیان کیجئے آپ ان کو مثال دو آدمیوں کی جال لیا ہما جنتین تین تھا ہم نے ان دو میں سے ایک کے لیے دو رویہ باغ یہ باغ ایک تھا لیکن اس کے درمیان ایک نہر تھی اس نہر کی وجہ سے یہ باغ دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سماحا جن نہ تن و جنتئی نے لنا رل جاری قرآن نے اسے جنا کہا ایک باغ لاد دیوار کے اتحاد کی وجہ سے وہ جنتئی نے ایک دیوار تھی اس کے گرد باغ ایک ہی تھا لیکن قرآن نے اسے جنتین کہا لنہر جاری بے ہوما اس نہر کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان جاری تھی ان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی تھی جالنا لیا ہدی ہما جنتینی منانا تو ٹھہرایا تھا ہم نے ان دو میں سے ایک کے لیے جنت عینی دو رویہ باغ میں نہ بن انگور کا وہ حفنا بن اخلن اور چھپایا تھا ہم نے اس کو کھجور کے ساتھ وہ جالنا بہینہ ہما اور ٹھہرایا تھا ہم نے ان دونوں باغ کے درمیان ان دونوں کے درمیان یعنی کھجوروں انگور کے درمیان ذرا فصل ارد گرد کھجور کے درخت تھے درمیان میں انگور تھا کیونکہ انگور تو بیلیاں ہوتی ہیں چھپر پہ چڑھنے والی تو چھپر پہ اس بیلی کو پھیلا دیا جاتا ہے نیچے زمین باغ کی فارغ ہوتی ہے اس میں فصل تھی کل تل جنت یہ دو رویہ باغ تھا تت اکولا آتت مفرد ہے او ہا زمیر بھی مفرد ہے ولم تزلم مفرد, مفرد بس وہی بات امام نصفی کی تفسیر مدارک والی و تت کل تل یہ دو آویہ باغ تھا جو کہ دیتا تھا وہ کولا اپنا پھل ولم تزلم منہو شہ اور کمی نہیں کرتا تھا اس سے کسی چیز کی لم تن مِنْ او کو لا شی ان یا ظلم بانے کمی ہے تفصیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کمی نہیں کیا کرتا تھا اس کے میو میں سے کسی چیز کی وہ فجر خلال اور جاری, تھے ہم نے جاری کی تھی ہم نے اس کے درمیان نہر ثمر اور تھا اس باغ والے کے لیے یا اس باغ کے لیے سمر پھل فَقَالَ علی صاحبی ہی تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے وہ ہوا یو اور یہ اپنے ساتھی پہ اپنے آپ کو بڑا جان رہا تھا مدارک میں امام نصفی لکھتے ہیں وہ ہوا یو ہا و روح یو فاخروح بام یہ فخریے کر رہا تھا اس ساتھی پر بما اللہ کمین المال اس مال کی وجہ سے جس کا یہ مالک تھا تو تکبر مال کی وجہ سے افتخار عال الاموال چار امراض ذکر ہو رہی ہیں منکرین کی اس واقعے میں پہلی مرض یہ ہے وہ ہوا یو اور یہ خود کو بڑا جان رہا تھا مال کی وجہ سے اپنے ساتھی کو اس نے کہا ناک من کا واعز ہوں نفرا میں زیادہ ہوں تم سے مال کے اعتبار سے اور زیادہ عزت من ہوں نفری کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے و دخل جنت ہوا ظالم الفسی اور داخل ہوا یہ اپنے باغ کو اس حال میں کہ یہ ظلم کرنے والا تھا اپنے آپ پر یعنی شرک کرنے والا تھا یہ دوسری مرض ہے دوسری بیماری ہے وہ ہوا ظالم اور یہ ظلم کرنے والا تھا اپنے آپ پر کالما دہادی ابدا تو کہا اس نے میں گمان نہیں کرتا کہ تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا یہ باغ کبھی بھی وماضا آتا قائم یہ تیسری بیماری انکار من القیامہ مال کی وجہ سے اور میں گمان نہیں کرتا قیامت پر قائم ہونے کا ولی ربیلا جن خیرمنہ منقلبا اور اگر میں واپس کیا جاؤں اپنے رب کی طرف تو خامخا مخواہ پالوں گا میں بہتر اس سے منقلابا جائے جگہ پھرنے کی یعنی دنیا سے اچھی جگہ مجھے رب دے گا یہ دعویٰ تھا مقبولیت کا عند اللہ چوتھی مرض تھی میں شرک بھی کروں فخر بالمال بھی کروں اللہ کی نافرمانی فرمانی بھی کروں لیکن پھر بھی مقبول عند اللہ ہوں کیونکہ وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اگر میں واپس کر دیا گیا اپنے رب کی طرف تو خام خام پالوں گا اس دنیا سے اچھا منقلبہ جگہ واپس ہونے کی قال له صاحبوہو وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ تو کہا اس کو اس کے ساتھی نے اور وہ ساتھی اس کا اس پہ اپنے آپ کو بڑا جان رہا تھا علم کی وجہ سے وہ روح وہ بھی اپنے آپ کو بڑا جان رہا تھا اس پر تکبر فخر کر رہا تھا یوفاخ روح بما علم من العلم و وہ اپنے آپ کو بڑا جان رہا تھا علم اور دین کی وجہ سے اس نے کہا اسی وجہ سے صوفیا کہتے ہیں التکبر عند متکبرین توازون تکبر متکبرین کے سامنے یہ عاجزی ہے توازو ہے متکبرین کے سامنے تکبر کرنا یہ تکبر منع نہیں ہے گنا نہیں ہے یہ عاجزی ہی ہے تو وہ اس کو کہا اس کے ساتھی نے اور وہ خود کو بڑا جان رہا تھا اس پر مال علم اور دین کی وجہ سے اسے کہا مالدار کو اکفرت من آیت کفر کیا اس ذات پر اس کی توحید پر جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے من پھر ایک قطرے سے نطفے سے رجلہ پھر برابر کیا ہے اللہ نے تمہیں مرد انسان مرد رجل لیکن کن اللہ ربی اناقول امام بخاری فرماتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں ربی اللہ میرا رب ہے ولا عشری کو میں ہی سدھار نہیں ٹھہرات اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا و لولا از دخلتا جنت کا کلتا ماشاء اللہ اور کیوں نہیں جب تو داخل ہو گیا اپنے باغ میں کلتا اے لولا کلتا کیوں تو نہیں کہا تم نے ماشاء اللہ ہو المرما شاء اللہ یا فکانا شا اللہ ہوتا ہی وہی ہے جو چاہے اللہ لا قوت اللہ باللہ نہیں ہے اختیار بچانے کا یا نہیں ہے اختیار نیکی کا مگر اللہ کی امداد کے ساتھ ان ترنی ان کمال اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کم ہوں تم سے مال اور اولاد کے اعتبار سے تو فاسا ربی ایوتی عنی خیرمن جنتی کا ویرسل الصلاء حسبانا قریب ہے میرا رب کہ بھیج دے گا بھیج دے گا فاسا ربی قریب ہے میرا رب ایوتی عنی من جنتی کا کہ دے دے گا مجھے بہتر تمہارے اس باغ سے غور صلاح علیہ حسبان منصمہ اور بیچ دے گا تمہارے اس باغ پر طوفانی ہوا منسمائے اوپر سے اللہ تمہارے اس باغ پہ حسبان بیچ دے گا من سمائے اوپر سے آسمان سے یعنی اوپر سے فتب عسعید کا تو ہو جائے گا تمہارا یہ باغ سعید میدان ذلا کا ہموار ذلا کا لدی تزلب ہلا اقدام جس پہ قدم پھسلتے ہیں اسے ذلا کا کہتے ہیں یعنی ایسا ہموار میدان ہوگا کہ جس پہ لوگ پھسلیں گے اللہ تیرے باغ کو ایسا کر دے گا او بھی ہم آور یا ہو جائے گا اس کا پانی بہت نیچے یا خشک غورن حسبان شاہ صاحب نے لکھا یورسلا علیحا حسبان بھیج دے گا اس پر تمہارے اس باغ پر حسبانن بھبو کا من سم اسمان سے وہ ہوا جو گول گول چلتی ہے اور ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے حسبان اسے کہتے ہیں ببو کا تسبِ سعیدن ذلا تو ہو جائے گا یہ تمہارا باغ سعیدن میدان ذلا کا پٹپٹر یعنی ہموار الدی تزلو بھی ہلاق او اویس بھی ہم آ یا ہو جائے گا اس کا پانی خوش نیچے چلا جائے گا فلن تستہ طلبا تو تو طاقت نہیں رکھے گا اس کو واپس کرنے کا پھر اس کو ڈھونڈ لانے کا تو طاقت اور اختیار نہیں رکھے گا وہ ہی تبھی سمری ہی اور احاطہ کر دیا گیا بھی سمری اس باغ اس کے باغ سے فاس بہائی کلبو کفئی تو ہو گیا یہ ملتا تھا اپنے ہاتھوں کو یو قلب یہ ندامت کی وجہ سے یہ مروڑتا تھا ملتا تھا اپنے ہاتھوں کو آلہ مان اس پر جو اس نے خرچ کیا ہے اس باغ میں یعنی اپنے خرچے کے پیچھے نادم تھا جو خرچ کیا وہ بھی چلا گیا باقی نفع تو چھوڑو راسل مال بھی ہار لیا وہی اخاویتن اعلی عروشی اور یہ باغ گرا ہوا تھا اس کی سپروں پر چھپروں پر کیونکہ یہ انگور کا باغ اس کے لیے چھپر بنائے جاتے ہیں تو سب کچھ تباہ ہو چکا تھا وہ اقول اور یہ کہہ رہا تھا لم اشرق بھی ربی احادا اے میرے رب ارمان میں شرک نہیں کروں گا ہی صدار نہیں ٹھہرا ہوں گا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ولم من دون اللہ دُونِ اللَّهِ اور نہیں تھے اس کے لیے کوئی لشکر جو اس کی امداد کرتا اللہ کے سوا لم تک اللہ فیا نہیں تھے اس, اس کے لیے کوئی لشکر کوئی گروہ جو اس کی امداد کرتا اللہ کے سوا وَمَا كَانَ نا اور نہیں تھا یہ خود بھی بدلا لینے والا اللہ سے ہنالی کل الحق اسی وقت تصرف اور اختیار ایک اللہ کا تھا سچ میں حق یہ تھا ہنالی کل الحق مظہری قاضی مظہری کا قول ہے یہاں ایک باطل قول ہے وہ فرماتے ہیں قد ترا فبت الاما کال المزری تو پہلی جل صفح ایک سو باون پہ لکھتے ہیں تواتر سے ثابت ہے بہت سے اولیا میں سے اولیاء سے کہ وہ امداد کرتے ہیں اپنے دوستوں کی ویودم رون اور ہلاک کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو یدون تعالی معیشہ اور ہدایت دیتے ہیں اللہ کی طرف جس کو چاہیں تو یہ قول باطل ہے کیونکہ ہونا لی کل ولاحق ولایا واؤ کے فتحہ کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک ولایت ہے ولایت مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے ابو زید فرماتے ہیں نالی کل ولاحق اسی لیے تفصیر حلمانی نے اور تفصیر قاسمی نے ابو عبیدہ کا قول نقل کیا ہے کال ابو عبیدہ فصب مینہاد من ہلواقیہ من وتیل کل حال انصرۃ اللہ وحدر حد الغیر ابو عبیدہ سے یہ ثابت ہے اور ابو بیدہ کا یہ قول ہے فَسَبَتَا وہ فرماتے ہیں اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا اس حالت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اَنَّ النَّسْرَتَ لِلَّهِ وَحْدَهُ امداد کرنا ایک اللہ کا اختیار ہے یک تنہا لا اقدر علیہ آہدن غیر قادر نہیں ہے اس امداد پر کوئی بھی اللہ کے سوا تو لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقُ اسی وقت تصرف اور اختیارات ایک اللہ کے ہیں سچے ہوا خیرن خیرنقبا یہ اللہ بہت بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اجر کے اعتبار سے وا خیرن اوقبا اور بر بہتر ہے انجام کے اعتبار سے دنیا کما ان بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی یہ دوسری وجہ دنیا کی خساست کی دوسری وجہ اے وقت و ہا قلیل دنیا کا بہت قلیل اور تھوڑا وقت ہے کل کو فصل کی طرح تم بھی ختم کر دیے جاؤ گے بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی کیسے ہے یہ دنیا کی زندگی کمائن جیسے بارش انزلناہو نہ سمائی برساتے ہیں ہم اس بارش کو اوپر سے فخت اللہ نبات بھی ہی تو مختلط کر دیتے ہیں خڑوب کر دیتے ہیں ہم اس کے ذریعے فصل زمین کی فاسبہ حشیمن تو ہو جاتی ہے یہ فصل ذرہ ذرہ حشیم ہاشم ہاشم نبی علیہ السلام کے چچا کا نام تھا اور انہیں ہاشم اس لیے کہا کرتے تھے ہاشم دادا کا نام تھا وہ ہاشم اس لیے تھے کہ مکے میں کات آئی تھی بنو ہاشم کے نام پہ یہ مشہور ہے دور کا دادا تھے کہ جب مکے میں کہت آئی تھی تو انہوں نے اونٹ منگوائے تھے وہ اونٹ زباں کر کے اور روٹیاں پکا کے اس میں سرید اور کلّا بنا کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے تو ہاشم مشہور ہو گئے ہاشم ذرہ ذرہ کرنے کو کہتے ہیں کرنے والا یعنی روٹی کو ذرہ ذرہ کر کے کلّا بنا کے سرید بنا کے لوگوں کو کھلانے والا ہاشم تو فاسبہ حشیمن ہو گیا ہو جائے یہ فصل ذرہ ذرہ تو دانے ایک طرف انسانوں کی خوراک اور بھوسا دوسری طرف ایوانات کی خوراک بن جائے تزر حریا اڑا دیتی ہے اس کو ہوا و کان اللہ عالا کلی شعیم مختدرا اور ہے اللہ عرجی اس پر قدرت رکھنے والا المال زینت الحیات دنیا مال اور اولاد یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی والباقیات الصالحات تو اور باقی رہنے والے نے کا مال عند ربی کا یہ بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں سوابن بدلے کے اعتبار سے وخیرا اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے یہ باقیات صالحات کسے کہتے ہیں حضرت قطعہ فرماتے ہیں کلما اری دبی وج اللہ ہی تعالی ہر وہ عمل جس کے کرنے میں نیت اور ارادہ اللہ کی رضا مندی کا ہو وہ باقیات و صالحات ہیں کرتبی نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا قول نقل کیا ہے باقیات الصالحات کل عمل صالح من قول او فعل یب قالل ہر نے کامل قول و فیل سے جو آخرت کے لیے باقی رکھا جائے اسے باقیات الصالحات کہتے ہیں تفسیر مظہری میں ابھی سعید ان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلاۃ و سلام نے فرمایا تھا اس تک الباقیات الصالحات زیادہ زیادہ کر کرو باقیات الصالحات قیلہ و ماہیا کسی نے پوچھا یہ باقیات الصالحات کون سے اعمال ہیں کالا تصویح نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والتحلیل لا الہ الا اللہ و تحمیدو الحمد للہ وت تقبیر اللہ اکبر ولا, ولا وت اللہ باللہ یہ باقیات الصالحات ہیں علی رضی اللہ تعالان سے روایت ذکر کر رہے ہیں تفسیر مظہری میں قاضی صاحب فرماتے ہیں المال والبنون ست دنیا ولا مال و صالحہ ہر صلاح وقد يجمعهم الله تعالى وقد يجمعهم الله مال اور اولاد دنیا کی فصل ہے اور اعمال صالحہ اخرت کی فصل ہے اللہ نے قوموں کے لیے دونوں اس ایک آیت میں جمع کر دیے ويوم ان يصير الجبال وترى الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منهم أَحَدًا یاد کرو وہ دن یہ تخویف اخروی ہے نُسَيِّرُ الجالوں کے روانہ کر دیں گے ہم پہاڑوں کو اور دیکھے گا تو زمین کو بار ظاہر بار زطن سر کی آیت نمبر ایک سو میں فرمایا لا ترافی آئے و جلا امتا وہ حشر نہ ہوں اور جمع کر دیں گے ہم ان سب کو فلم نگادر من ہوں تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی سب کے سب میری عدالت میں جمع ہوں گے حشر نہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکال اوراتن اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو لوگوں یقیناً تم جمع کر دیے جاؤ گے اللہ کی طرف تم مشاتن کہ تمہارے سر پہ بھی کچھ نہیں ہوگا اور پاؤں میں بھی چپل نہیں ہوگی اوراتن تمہارے بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے اور لن تمہیں سنت اور خطنا بھی نہیں کیا گیا ہوگا جس طرح کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا سم کرا پھر نبی علیہ و السلام نے تلاوت کی آیت کی کما بدانا اول خلق خلقنعید جس طرح کہ ہم نے پیدا کیا تھا انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اسی طرح ہم واپس کر دیں گے اس کو وہ اولمئی یق س فلخلائی ابراہیم اور پہلی وہ ہستی جنہیں کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے قیامت کے دن ربی کا صفا اور پیش کیے جائیں گے یہ تیرے رب پر صف ب صف اللہ فرمائیں گے لا قد جے تمہ کما خلق اول مرا یقیناً تم تو آگئے ہمارے پاس جس طرح کے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار اس طرح کی آیت سورہ نام کی چورانوے نمبر آیت اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر تریالیس میں بھی ہے بلزام لکم مویدا بلکہ آپ کا گمان تھا بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم نہیں ٹھہرائیں گے تمہارے لیے مویدہ وعدہ اٹھائے جانے کا و وہود ال کتاب اور رکھ دیا جائے گا ملناما فت اور المجرمی نا مشفقی ممافی یہ دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے دوسری وجہ دنیا کی تیسری وجہ دنیا کی خساصت کی دنیا تک نو و یہ دنیا کل کو قیامت میں تم پہ وبال ہوگی پھر افسوس و ارمان کرو گے وبوی الکتاب و رکھ دیا جائے گا ملنامہ فتر المجرم ہی نہ تو دیکھے گا مجرموں کو مما مم فی وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو کیس میں ہے وہ کولو نیا وہ لتنا مالحاد کتاب رگیرت کبیرتن اللہ افسا تو دیکھے گا تو مجرموں کے کوک ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو اس عمل نامے میں ہوگا اور کہیں گے یا وہ لتن ہائے ارمان افسوس ہمارے لیے مالی حاضل کتاب کی کیا ہوا اس عمل نامے کو لا درو سویر ولا کبی رتھن اللہ احسا اس نے تو نہیں چھوڑا ایک چھوٹا عمل نہ بڑا عمل مگر سب کچھ شمار کر دیا اس میں وجد حاضرہ پالیں گے یہ وہ کچھ جو انہوں نے عمل کیا تھا حاضر ولاد لم ربو کا احادہ اور ظلم نہیں کرتا تیرا رب کسی پر بھی تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اب یہاں سے ابلیس اور شیطان کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر پچاس میں ربت اس کا ماسا باقا کے ساتھ یہ ہے کہ جب پہلے قیامت کے احوال اور دنیا کی خساصت ذکر ہوئی تو یہ دنیا اسلحہ ہے شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے ابلیس تو ابلیس سے بچنے کے لیے حکم ہو رہا ہے واقعہ ذکر ہو رہا ہے ابلیس کا کہ آپ کے بابا آدم علیہ السلاۃ السلام کا خلاف اس نے کیا تھا وہی اسکول نال ملائک یاد کرو کہ فرمایا تھا ہم نے ملائکہ سے فرشتوں سے اس جدول آدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف سد ابلیس تو سجدہ کر دیا تمام ملائکہ نے تمام فرشتوں نے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کان من الجنی تھا یہ ابلیس جنات میں سے لیکن حکم میں داخل تھا ففسق عن امری ربی ہی تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے افت تخیز اولیاء وضوریت ہو آیا تم پکڑتے ہو اس ابلیس کو اور اس کے اس کی اولاد کو اولیاء من دونی دوست میرے سوا میرے سوا ان کو اولیاء پکڑتے ہو ان سے دوستی کرتے ہو شاہ صاحب لکھتے ہیں موزی القرآن میں جو لوگ پوجتے ہیں اولیاء کو وہ بے گناہ ہیں محض ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر لوگوں کو پوجواتا ہے اولیاء تو بے گنا ہیں محض ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر لوگوں کو پوجواتا ہے شیطان اپنا وہی نام لوگوں کے سامنے ولی کی شکل اور نام رکھ کر لوگوں کو اس کی پوجا اور عبادت کی دعوت دیتا ہے وفت خدون أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ و حم لادون اور یہ شیطان ابلیس تمہارا دشمن ہے وہ بے سل اور بہت برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدل اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دشمن کی تاب داری بے سل بدلا ماں اشدم خلق سماوات فصیح اور میں نے نہیں حاضر کیا تھا ان کو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت ولا خلقان فصیحم اور نہ اپنے آپ کی اپنی نفسوں کی پیدائش کے وقت وما كنت کن تمت المدلی نہ اور نہیں ہوں میں پکڑنے والا گمراہوں کو آدہ معاون تو کیا نیکوکاروں کو اللہ معاون پکڑتا ہے نہیں اللہ نیکوں کو بھی معاون نہیں پکڑتا اور گمراہ کرنے والوں کو بھی معاون نہیں پکڑتا لیکن نیکوں نے اولیا کے نے اللہ کے ساتھ معاونت کا دعوی تو نہیں کیا یہ دعویٰ تو گمراہوں نے کیا ہے اسی لیے گمراہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وما کن تم متفید اور نہیں ہوں میں پکڑنے والا گمراہ کرنے والوں کو جو کہ دعویٰ کرتے ہیں میری معاونت کا میں انکار کرتا ہوں ان کی معاونت کا آدودہ معاون ہاں حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ, الدین برجل اللہ مضبوط کرتا ہے اس دین کو کبھی کبھی ایک آدمی فاجر کے ساتھ ایک گناہ فاجر آدمی کے ہاتھوں اللہ دین کی تائید کر لیتا اب تخیف اخروی و نادو شور کا دین تم فدعوهم فلم لهم وجعلنا موبقا <سؤال> یاد کرو وہ دن کے کہہ دے گا فرما دے گا اللہ نادو شرا کا یلدینظام پکارو میرے حصہ داروں کو ان لوگوں کو جن کو تم جن پہ تم گمان کرتے تھے میرے ساتھ حصہ داری کا یہ رد ہے مشرکوں پر فداؤ تو یہ پکاریں گے اپنے ہی صداروں کو فلم لهم تو یہ ان کے شعرا کا قبول نہیں کریں گے ان کی فریاد ان کی فریاد کو قبول نہیں کریں گے لم یستی بول ہوں و جالنا اور ٹھہرا دیں گے ہم ان کے درمیان موبقا اے محل کا ہلاکت یا موبق وادل عامیق یا فروغ و بین ضلالی واہل ہدا یہ ایک گہرا کھڈا ہے وادل عامق جو کہ گمراہی والوں اور ہدایت والوں کے درمیان جدائی کر دے گا یا مئو قاب مان الداوتا جیسے قرآن یوم دن ادوتقین تفسیر زاد المشیر میں ابن جوزی نے یہ سارے معنی ذکر کیے ہیں ورال مجرمون ورالمجرمونارا اور دیکھ لیں گے مجرم آگ کو فضن واقعی تو یہ گمان کر لیں گے کہ یقیناً یہ لوگ ضنع بمان اے قنو ان مواقیوہا داخلوہا ومان مان المواق الملا بست مواقع کا معنی ایک چیز میں مبتلا ہونا بشدت شدت کے ساتھ تو یقین کریں گے یہ کہ یقیناً یہ لوگ داخل ہونے والے ہیں اس آگ کو جہنم میں ولم یصریف و انہا مصرفہ اور نہیں ٹھہرایا ہم نے ان کے لیے نہیں ٹھہرایا ہم نے ان کے لیے آنہا اس جہنم سے مصرفہ خلاصی خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں ٹھہرایا اب ترغیب لرآن ہاں خلاصی چاہتے ہو تو قرآن لے لو ولاقدرفنا حادل حادق قرآن من منقلی مسل اور یقیناً سررفنا فی هذا قرآن بار بار بیان کیا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے منکلی متلاً ہر قسم مثال سے ہر قسم کی مثال اور دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں وکانل انسان اکثر اشعی جدلا اور ہے یہ منکر انسان اکثر ہر چیز سے زیادہ ہر چیز سے جدلات جھگڑے کے اعتبار سے منانا سی منو ازم ال ہوگا ویز تق فرو یہ زجر ہے بینکار القرآن اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ آ ان کے پاس ہدایت ویز تک اور نہیں منع کیا ان کو معافی مانگنے سے ان کے رب سے اللہ مگر اس بات نے تاطیہ سنت کہ آ جائے گی ان کے پاس طریقے پرانے والوں کے عذابوں کے پہلے والوں کی عذابوں کی طرح ان کو بھی اللہ عذاب دے دے گا او العذاب قبولا یا دے دے گا ان کو اللہ عذاب سامنے بالکل بغیر واسطے گی اب علت ارسال الرسل کی ومانرسل المرسلین علام و بشرینہ و منظرین اور نہیں بیچتے ہم امبیائے کرام کو مگر خوشخبری دینے والے ماننے والوں کو اور ڈرانے والے نہ والوں کو زجر و یوجاد الدینہ کفروب الباطل اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے باطل دلائل کے ساتھ لیزو بہل الحق اس لیے کہ کمزور کر لیں اس کے ساتھ حق کو باطل دلائل کے ساتھ حق کو کمزور کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں و ت خزو آیاتی وما ان زرو اور پکڑی ہے انہوں نے میری آیتیں اور وہ احکام کہ اس سے ڈرائے گئے ہیں حضوا مسخرے کے ساتھ وَمَنْ أَزْلَمُ من ازلم ذکر آیا تی ربی ہی فارغ یہ پھر زجر ہے منکرین قرآن کو اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس کو نصیحت کی گئی میری جس کو نصیحت کی گئی بھی آیا ربی اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ رضان تو یہ منہ پھیر دیتا ہے اس سے ونسیما قدمت يدا اور بلا دیتا ہے یہ وہ کے پہلے بیجے ہیں اس کے ہاتھوں نے جو آمال ان پچھلے اعمال بلا دیتا ہے انا جالنا الا کلو بھی یقیناً ہم نے ٹھہرایا ہے ان کے دلوں پر پردے اَن يفقهو لی اللہ يفقهو اس لیے کہ یہ نہ سمجھ سکے میری کتاب پر میری آیتوں پر وفی آذَانِهِمْ وقرا اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے وقرا قرآن نہیں سن سکتے وین تدرم ال الْهُدَى فلیہ تدو ادن اور اگر تو بلائے ان کو ہدایت کی طرف تو یہ ہدایت نہیں حاصل کرتے اس وقت کبھی بھی و رب و غفور و یہ دفعہ وہم کا جواب ہے دفعہ دفع وحم اور تیرا رب بخشش کرنے والا مہربانی والا ہے غفور ہے بخشنے والا رحمہ مہربانی کرنے والا ہے رحم والا ہے لاحدہ بیما کر سبلازاب اور اگر پکڑتا اللہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے تو خامخا جلدی دے دیتا ان کو عذاب فوراً بلحم موعد اللہ عجی دِنی ہی مویلا بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے عذاب کا وقت مقرر ہے لئی عجید مندونی ہی مویلا یہ نہیں پائیں گے اس سے بندو نی اس کے علاوہ مئلہ پناہ کی جگہ اللہ کے سوا کہیں یہ پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے وہ تلکل قرآلک نا لما ظلم اور یہ گاؤں تھے جو ہلاک کر دیے ہم نے ان کو جب کہ انہوں نے ظلم کیا تھا وہ جالنا علی اور ٹھہرایا ہے ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر وعدہ موسا لیفتح لی فتح ہولا ابرتا اب لوگا مجمال بحرین اب یہاں سے آیت نمبر ساٹھ یہاں سے موسا علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کا واقعہ علم ریب کی نفی کے لیے کہ دیکھیں موسا علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے ظاہری کاموں پہ نہ سمجھ سکے اور یہ پہلی آیت نمبر اٹھاون کے بارے میں علماء فرماتے جماء اللہ فل ال آیت صفت الرحمۃ و صفت الغضہ بھی اللہ نے اس آیت میں رحم اور غزب دونوں کی صفتوں کو جمع کر دیا جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو تینتیس میں تھا 133 اسی طرح یہاں بھی اللہ رب العزت نے رحم اور غزب دونوں کو جمع کیا ہے بخاری اور مسلم میں روایت ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر ماتو سا قام خطیبی بنی اسرائیل موسا علیہ السلام ایک دن تقریر کر رہے تھے بنی اسرائیل میں کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے تو موسا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ نے فرمایا آپ سے بڑا عالم ہے جو کہ حاضر ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے, سے ملاقات اور طلب علم کو تو اللہ نے فرمایا مجمع البحرین میں وہ تجھے ملیں گے اور تو اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کے روانہ ہو جا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو گئی بس وہاں آپ کو حضر ملیں گے تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے ویس کالم صالفت یاد کرو کہ فرمایا موس علیہ السلام نے اپنے جوان سے جوان کون تھے عام طور سے مفسرین ذکر کرتے ہیں یوشا ابن نون ابن افرائی ابن یوسف ہے یوشا ابن نون ابن افرائیم ابن یوسف و خادموہ جو کہ موسا علیہ السلام کے خادم تھے وہ مراد ہے تو ساتھ میں ساتھی کو لینا سفر میں یہ من سنا نہیں لمبیا ہے اکیلے سفر مشکل ہوتا ہے اور یہ سفر طلب علم کا تھا تو علم کی طلب میں ساتھی کو ساتھ لے کے گئے اور حضرت علیہ السلاۃ السلام نے تین عجیب عجیب کام کیے موسا علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ اس کی حکمت کیا ہے اور حضر علیہ السلام بھی فرماتے وماں فالتو ان عمری میں نے یہ کام اپنی رائے سے اور اپنی مرضی سے نہیں کیا میرے رب کا امر تھا وہ تین کام ذکر ہو رہے ہیں یاد کرو کہ فرمایا تھا موسا علیہ السلام نے لفت ہو اپنے جوان سے اپنے خادم سے لابر سفرا میں سفر نہیں چھوڑوں گا ہمیشہ سفر کروں گا حتا۔ یہاں تک کہ اب لوگا مجمال بحرین میں چلا پہنچ جاؤں مجمال بحرین دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ یہ کون سی جگہ ہے تو اس میں چار اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ بحیر بحیرہ اور فارس جہاں جمع ہوتے ہیں بحیرہ عرب اور بحیرہ فارس کہ جمع ہونے کا مقام ہے یوقال تنجہ اسے مقام تنجہ کہتے ہیں تو یہ تنجہ کا مقام تھا دوسرا قول یہ ہے کہ اقسا بلاد المغرب تھے ابن کثیر نے یہ قول ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں مغرب کے ملکوں میں ایک بہت دور افتاد ملک تھا اتنا دور علم کی طلب کے لیے جانا یہ ہے علم کی قدر تیسرا قول یہ ہے کہ بحر ابیز متوستی اور بحر اطلسی جہاں جمع ہوتے ہیں یہ ایک تنگ مقام ہے جبل تارق کے ساتھ اور یہ قول غریب القرآن میں ابن غرائب القرآن میں ابن عطیہ کا ہے صفحہ چار سو اکیس پر اور چوتھا قول یہ ہے کہ مجمال بحرین بحرین سے مراد علوم کے دریا اور سمندر ہیں ایک علوم ظاہریہ تشریعیہ کے سمندر موسا علیہ السلام دوسرے علوم باطنیہ اور تکوینیہ کے سمندر حضر علیہ السلام جہاں جمع ہوں گے وہ مقام مجمال بحرین ہے نا وہ اس قالم موس یاد کرو کہ فرمایا تھا موسا علیہ السلام نے اپنے جوان سے ہمیشہ میں سفر کروں گا حتیٰ کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کو او امدیا کو یا گزر جائیں گے بہت زمانے بہت زمانہ لمبا زمانہ گزر جائے گا لیکن میرا سفر جاری رہے گا فلماں بلغا مجمع بہین جبکہ جب پہنچ گئی یہ مجمع بہن ان دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کو نسیا خوما تو بھول لیا انہوں نے بھول دیا اپنی مچھلی کو وہاں ایک پتھر تھا اس کے پاس موسا علیہ السلام آرام فرمائے فرما رہے تھے تو مچھلی زندہ ہو کے دریا کودی تو یوشا علیہ السلام نے فرمایا نون نے کہ ابھی موسا کو نہیں جگانا ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا ہاں جب یہ خود جاگ جائیں تو پھر میں ان کو کہہ دوں گا لیکن جب موس علیہ السلام جاگے تو ان سے بھول گیا تھا نسیا ہُو اصل عبارت مضاف کے حذب سے ہے نسیہ احدہما حوتہما ان میں سے ایک نے اپنی مشلی کو بھول دیا اب نسیان تو ایک سے واقع ہوا اور نسبت دونوں کو کی جا رہی ہے کیوں اس لیے کہ اس نسان کا نقصان دونوں کو ہوا تھا تو ساتھی کے عمل کا نقصان دوسرے ساتھی کو پہنچتا ہے نسیا فت خبھی لہو فل بحری سرحبا تو پکڑ لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں سرابا سرنگ کی طرح سروں کی طرح راستہ پکڑ لیا فرما جا جب گزر گئے اس مقام سے یہ دونوں قال للی فتح تو فرمایا علیہ السلام نے اپنے جوان سے آتی نا غدا انا لقد لقینا من سفرنا ہادانہ نصبا لے آؤ ہمارے لیے ہمارا ناشتہ غدانا لقد لقین یقیناً پہنچ گیا ہم ہمیں ہمارے سفر سے تھکاوٹ پہنچ گئی ہمیں ہمارے سفر سے تھکاوٹ تھک گئے تھے کیونکہ مقصد سے آگے چلے گئے جو عمل بے مقصد ہوتا ہے اس پہ تھکان ہوتی ہے جس میں غرض ہو مقصد ہو لالچ ہو وہاں تھکتا نہیں انسان وما کالا تو فرمایا اس ساتھی نے ارائے تیز اوئینا السخرتی میں خبر دیتا ہوں آپ کو جب ہم آ اس پتھر کے پاس اور جو آپ آرام کر رہے تھے فنی نشیت الروت تو میں نے بھلا دیا مچھلی کو مچھلی مجھ سے بھول گئی اما انسانی ہو اللہ شیطان ان از کو رو اور نہیں بلائی مجھ سے یہ نہیں بلایا مجھ سے یہ مگر شیطان نے کہ میں یاد دلاؤں اس کو آپ کے سامنے و تخص صبی لہو فل اور پکڑ لیا اس مچھلی نے اپنی راہ کو دریا میں عجیب طریقے کے ساتھ ال شیطان دیکھیں نسیان تو اللہ لاتا ہے لیکن نسبت شیطان کی طرف اس لیے کہ شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادب ہے شر کی نسبت شیطان کی طرف اور اپنے عمل اور گناہ کی طرف کرنی چاہیے ادبا فرمایا مص علیہ السلام نے یہ وہی مقام تھا جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے فرتدا ماں کا سسا تو دونوں واپس ہو گئے اپنے آثار پر نقش قدم پر باتیں کرتے ہوئے قصصا یا قصانی قصصا واپس آتے تھے واپس آنا یا باتیں کرتے ہوئے آنا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا تو انہوں نے پایا یہاں ایک بندہ ہمارے بندوں سے جس کو دی تھی ہم نے رحمتا من عندنا نبو پیغمبری اپنی طرف سے علم اور سکھایا تھا اسے ہم نے اپنی طرف سے علم اپنی طرف سے علم دیا تھا وہ علم کیا تھا علم غیب نہیں تھا وہ کچھ خاص علم تھا جو اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتاتے تھے علم تکوینی فیصل و میں سف صولہ پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی ایک اپنے لیے علم لدونی اور علم غیب ثابت کرتا ہے تو یہ کافر ہے یہ کافر ہے علم لدونی اور علم غیب اپنے لیے جو کوئی بھی ثابت کرتا ہے تو یہ کافر ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا علم علما یہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کیونہیں بھی میں نے علم دیا تھا اپنی طرف سے علم من لدن علم علما سورہ یوسف دیکھے ذرا وہاں بھی ذکر ہوا آیت نمبر 68 میں آپ نے پڑھا اکترنا لَزُ عِلْمٍ سلا اور یقینا یعقوب علیہ السلام علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا تو وہ بھی علم والے تھے نا تو کیا معنی ہوا یہ علم علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ خاص علم ہے جس خاص لوگوں کو اللہ دیا کرتا ہے عالل مما تروش دہ فرمایا حضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے علم علما اس آیت کے نیچے علماء فرماتے ہیں کہ علمن نکرہ ہے اور نکرہ جب اس بات کے سیاق میں آئے تو خصوصیت کا معنی دیتا ہے اور جب نکرہ نفی کے سیاق میں آئے تو عموم کا معنی فائدہ کرتا ہے یہ آبدم من عبادنا حضر علیہ السلام تھے حضر ابن غامیہ یا حضر ابن ملکان ان کے نام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں قرآن میں ان کا نام ذکر ہے یا آہ ولیس آز علما فرماتے ہیں بلیا بن ملکان ان کا نام ہے حضر لقب ہے الحا حاضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھتے تھے تو وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی معج بخاری نے یہ ذکر کی ہے روایت کہ جہاں بیٹھا کرتے تھے تو وہ جگہ سبز ہو جائے کرتی تھی اسی لیے حاضر ہے حضر علیہ السلام کی حیات اور مماد کے بارے میں بھی اختلاف ہے اچھی تفصیل روح المعانی نے کی ہے اس مقام پہ اور پوچھا بھی گیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ سے حضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو امام بخاری نے فرمایا کیف یکون فیون وقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل و فاتح لا راسلیاتیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زندہ ہوتے ابھی تک کیونکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے فرمایا تھا کہ لا اعلی راسل میاتی ممن ہو اليوم على ظہر الارض احد سو سال بعد زمین کے سر پہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا جو آج زمین کی کے اوپر زندہ پھر رہے زاد المسی میں ابن جوزی رہے اللہ نے تیسری صفحہ ستانوے پہ یہ روایت ذکر کی ہے اور قرطبی بھی ذکر کرتے ہیں گیارہویں صفحہ اکتالیس پہ زہابل جمہور مننا سیلا اندیرا قدا ان خادیرہ قد ماتا جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ حضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں بار محیط میں ابو حیان اور ابن عطیہ اپنی تفسیر میں چوتھی جلد صفحہ چار سو چالیس پہ ذکر کرتے ہیں تعویلات میں ماتوریدی ساتویں جلد صفحہ ایک سو میں ذکر کرتے ہیں کہ زہاب الجمہور ان الخد قد ماتا جمہور کا یہ مسئلہ ہے کہ حضرت علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور یہ قول حسن بصری کا امام ابن جوزی نے صفح ایک پانچویں جلزاد کی پانچویں جل صفحہ 168 میں ذکر کیا ہے ذہب الحسن و الا ان حسن بصری کا بھی یہ قول ہے کہ حضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ابن کثیر نے بھی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسٹھ میں یہ ذکر کیا وہ جمی اما وردفی حیاتی ہی لائسی حوشۂ امن ہو حضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں جتنی روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے روح المعانی میں آلوسی صاحب نے جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو دو پہ ذکر کیا فضا بد جمع سبھی آئین ایک جماعت صحابہ کی فرماتی ہے ایک جماعت علما کی فرماتی ہے کہ حضر علیہ السلاۃ وسلام زندہ نہیں ہے محدسین کا بھی اجماعی فیصلہ ہے کہ حضر فوت ہو چکے ہیں یہ بات تقاریر شیخ الہین صفحہ ایک میں ذکر ہے یہ محدسین کا اجماعی فیصلہ ہے کہ حضر علیہ السلام فوت ہو چکا ہے تو فوت ہو چکے ہیں حضر علیہ السلام ہاں اگر زندہ ہوتے تو خام خواتے نبی علیہ السلام پہ ایمان لاتے اور نبی علیہ السلام کی نصرت کرتے موسا تو فرمائے ان کو موسیٰ علیہ نے کا علمت آیا میں آپ کی تابے داری کروں اس شرط پہ کہ آپ سکھائیں گے مجھے اس سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے رشد نصلاح کی سے میں آپ کی تابے داری کروں امام راضی رحم یہاں تقلید کی اچھی گفتگو سے ریاب کرتے ہیں سے ریاب گفتگو کرتے ہیں. بہت مزیدار کہ دیکھو تقلید یہ کوئی قرآن کے منافی بات نہیں ہے حلحت طبی ولان تو علم ترشدہ قلم تستی عام صبر فرمایا حاضر علیہ السلام نے بے شک آپ طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کا آپ صبر نہیں کر سکتے استاذ کے درس میں بیٹھنے کے لیے اجازت شرط ہے علماء نے یہاں ذکر کی ہے بغیر اجازت کے خیر نہیں ملتا بیٹھنے سے تو جب استاز کے درس میں جو کوئی بیٹھے تو وہ اجازت لے داخلہ لے بغیر اجازت کے بیٹھنے سے پورا خیر نہیں حاصل ہوتا ایک جب اذن عام ہو عمومی درس ہو تو اس میں مستقل انفرادی خصوصی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خاص درس میں اجازت لینا ضروری ہے اجازت کے بغیر خیر حاصل نہیں ہوتا صبر فرمایا حضر علیہ السلام نے بے شک آپ طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کا فرمایا انی اعلی علامی بخاری نے فرمایا ذکر کیا ہے مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے اپنے علم سے جو تجھے اللہ نے نہیں دیا تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے اور تمہارے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے تم میں کوئی ایسا کام کروں گا جو تجھے ٹھیک نہیں لگے گا تو تم اس پر اعتراض کرو گے تو یہ اعتراض استاذ اور شاگرد کے رشتے کے تقدس کو پائمال کر دے گا ان کلن قلم تستی عامیہ صبر بے شک آپ طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کا وہ کہی فصب عالم عالم تو ہی خبراں اور کیسے صبر کرو گے اس پر کہ آپ نے احاطہ نہیں کیا اس پر خبرداری کا کامرا تو فرمایا موس علیہ السلام نے جلدی ہے کہ پالو گے مجھے اگر چاہا اللہ نے صبر کرنے والا اور میں نافرمانی فرمانی نہیں کروں گا آپ کی کسی بات کا لاصل کا امرا میں تابع داری کروں گا شاگرد کو استاذ کی تابع داری کرنی چاہیے شریعت کے حدود کے اندر اندر فن تباطنی فلا تس النی عانشی تو حاضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میری تابع داری کرتا ہے تو فلاںس النی عنشی ان تو نہ پوچھ نہیں سوال نہیں کرو گے میرے سے کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کا من ہو ذرا حتیٰ کہ بیان کر دیا جائے آپ کے سامنے اس سے کچھ بیان اگر میں کچھ بیان اور وضاحت کر دوں تو ٹھیک ہے ورنہ میری تابیداری کرتے ہو تو پھر سوالات نہیں کرو گے اعتراض نہیں کرو گے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک دن درس کر رہے تھے ایک شاگرد نے سوال کی حضرت ایک سوال کرتا ہوں قاضی صاحب نے فرمایا جی کہ نبی علیہ سلاۃ کی قلن سوا مبارک کا ٹوپی سفید تھی کہ کالی تھی حضرت نے فرمایا عموماً سفید ہوا کرتی تھی تو وہ مسکرانے لگا کیونکہ قاضی صاحب کے سر پہ کالی ٹوپی پڑی تھی پھر دوسرا سوال کیا حضرت دوسرا سوال ہے نبی علیہ سلاۃ و کی قلن سوا کا سر کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ نہیں اوپر اٹھی ہوئی کراقلی کی طرح تھی قاضی صاحب نے فرمایا عموماً سر کے ساتھ لگی ہوا کرتی تھی یہ پھر مسکرانے لگا کیونکہ قاضی صاحب کے سر پہ اٹھی ہوئی ٹوپی تھی لمبی کولا اور قراقل کی طرح تھی قاضی صاحب تو سمجھ گئے کہ اس کی سوالات میں شرارت ہے تو فرمانے لگے انتسل فرا اگر تو مجھ سے یہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو, تو اس کا حل نہیں کیونکہ تو شاگرد میں استاذ کی جگہ بیٹھا ہوں تو کیا اصلاح کرے گا میری اور اگر تو نے مجھ سے سوال اس لیے کیا ہے کہ تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتا ہے تو سن فلن تم کافرا تو نہیں مرے گا مگر کفر کی حالت میں کیونکہ استاذ کی بے ادبی کرتے ہو عالم ربانی حق پرس اللہ کے ولی کی بھی بے ادبی کرتے ہو تو حال اور انجام کیا ہوگا تیرا انی آما یا سبرا کئی تصویروں ہاں فن تو چل پڑے دونوں دونوں چل پڑے ادارہ کی بافِ صفینتی خر کا حتیٰ کہ سوار ہو گئے کشتی میں سم سمندر میں پانی میں سفر علم شروع ہو رہا ہے پانی میں بہت کمالات آلات ہے بیماین فونس مشرقین بھی اللہ کو جان اور مان لیتے تھے ادا رقیب فلفل قدا اللہ مخلصن تو ان کا بھی سفر پانی میں شروع ہو رہا ہے اور بخاری نے ذکر کیا ہے جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے چونچ نیچے کر کے سمندر کے پانی سے کچھ قطرہ قطرہ آدھا سا قطرہ پانی اٹھایا ہوگا اڑ گئی حضر علیہ السلام نے فرمایا تو نے سبق یاد کر لیا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا سبق تو آپ نے پڑھایا نہیں میں یاد کیا کروں فرمانے لگے سبق تو پڑھ لیا گیا ہو گیا یہ چڑی آئی تھی اور اس نے یہ پانی اٹھایا اور پانی پیا اور چلی گئی تو اس میں کیا سبق ہے یہ تو دستور زمانہ ہے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا دیکھو طالب علم کی نظر عمیق ہونی چاہیے سبق تھا اس چڑیا نے ہمیں بتا دیا تم دو سمندر علوم کے کشتی میں سوار ہو رہے ہو علم کا سفر شروع کر رہے ہو لیکن یہ نہ بھولنا کہ تم دونوں کا علم ایک علم تشریعیہ کا سمندر دوسرا علوم تکوینیہ کا سمندر تمہارے دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں میری چونچ کا یہ آدھا سا قطرہ ہے اتنا علم بھی تمہارا نہیں اللہ اکبر تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے میری چونچ کا یہ آدھا سا قطرہ اللہ اللہ سمندر کے پانی کے مقابلے کتنی بڑی بات ہے دونوں چل پڑے حتٰ ادارہ کی وافص سفینت کے جب سوار ہو گئے کشتی میں آہا تو توڑ دی اس کشتی کو توڑ دیا اسے ایک تختہ نکال دیا خارا اس میں سوراخ کر دی کالا خارخ تعلی تو فرمایا موس علیہ السلام نے آیا تو نے کشتی کو توڑ دیا اس لیے انجام یہ ہو جائے لط وغیرہ لام للعاقبت انجام یہ ہو جائے گا کہ غرق ہو جائیں گے اس کے اہل اہل اس کا یعنی اس میں سوار لوگ غرق ہو جائیں گے ڈوب جائیں گے لقد جے تشیان امراء یقیناً آپ آئے ہیں ایک بہت عجیب کام کرتے ہوئے شی ان امرا بہت اشنا کام کی آپ نے عجیب کام کر دیا ہاں یہ کشتی بخاری نے ذکر کیا ہے کان اجریان علی زبل الارض لقد جی تشی عمر تو آیا ہے کام عجیب کو بہت ناشنا کام آپ نے کر لیا اللہ اللہ رن ایم کا مطلب ہے کبھی کام کبھی کام کیا کال علم اکول ستیہ مبرا تو فرمایا حضرت علیہ السلام نے آیا میں نے نہیں کہا تھا تجھے کہ تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کرنے کا تجھے طاقت نہیں ہے تُو کیسے صبر کرے گا فوراً اعتراض کر بیٹھے قالی بیما نسی تو فرمایا موسا علیہ السلام نے مجھے مت پکڑی اس کام پر جو مجھ سے بھول گیا ہے مجھ سے بھول گیا ترحکری عوسرا اور مت دتکاری مجھے میرے کام سے سختی کے ساتھ میرے ساتھ سختی نہ کیجیے فن تو دونوں چل پڑے حتیٰ اللہ من فقت الح کے ملے ایک لڑکے کے ساتھ تو قتل کر دیا اس کو قتل کر دیا اس لڑکے کو یہ لڑکا کون تھا باس کہتے ہیں بچہ تھا نہیں بچہ نہیں تھا کیونکہ بعد میں قصاص کا حکم آ رہا ہے قتل تنفس ذکی تم بغیر نفسن بغیر قصاص کے تو قصاص تو بالغ پہ ہوتا ہے قرطبی فرماتے ہیں یہ کون تھا یہ نوجوان لڑکا تھا امام سرخسی فرماتے ہیں ابن عباس بھی فرماتے ہیں نشاب بن یقتو طریقہ قرطبی نے ان کا قول ذکر کیا ہے یہ جوان لڑکا تھا جو راستے میں لوگوں سے مال چھینتا تھا زور زبردستی سے یکتا اتری کا شکے وہ کھولے بصری بھی فرماتے کانا رجلن یکت طریقہ قبئی نہ کریتی ابھی و کریتی امنی ہی ایک آدمی تھا جو لوگوں سے راستے میں مال لیتا تھا باپ اور ماں کے گاؤں کے درمیان یہ بیٹھا کرتا تھا مال چھیننے کے لیے مسلم میں روایت ہے उबै इब्ने काब رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم ان الغلام الذي قتله علي قتله الحاضر تو بيع كافرا ولو عاش لا ارهق ابويه طغيان وكفرا <تصفح> وہ لڑکا جس کو حضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کے دل پہ مہر لگ گئی تھی کفر کی اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو تغیان اور کفر میں مبتلا کر لیتا ابن جوزی بھی فرماتے ہیں زاد المشیر میں غلام اصل میں شابن ان تری ان کو کہتے ہیں چھوٹے لڑکے پر تو مجازن اور تفاولن اس کا اطلاق ہوتا ہے چھوٹے لڑکے کو تو مجازن غلام کہا جاتا ہے جب کرینہ ہو جیسے فقان علیمین فلم ددینہ بعد میں آ رہا ہے بہاسی نمبر آت میں تو حسن بصری کا رجلا قا رجولن قاتریق بین کر اس کا نام جیسور ذکر کیا ہے سراج المنیر نے اور سرخسی بھی لکھتے ہیں مبسوت میں دسویں جلسفتیس پر تحاوی شریف کے حوالے سے لدی قتل عالی موسا کانا بالغن فقت کانا بلوغ فی ذالی زمان کانا بلعقلی جس لڑکے کو موسا علیہ السلام کے استاذوں نے قتل کیا تھا وہ بالغ تھا عاقل تھا ممیز تھا بالغ تھا اور بلوغ الزمان میں بالعقل روح المعانی بھی لکھتے کانا بالغن شاب بن خازن بھی لکھتا ہے کانا رجول تو یہ چھوٹا لڑکا نہیں تھا حتیٰ کہ ملاقات کی انہوں نے ایک لڑکے کے ساتھ قتل تو قتل کر دیا اس کو کالا قتل بغیر تو فرمایا موسا علیہ السلام نے جی آپ نے قتل کر دیا ہے آپ نے قتل کر دیا ایک نفس کو ذکیت پاک نفسنزکیتن لم تزنب قتو وقریہ زا کی یتن ہیلتی از نب اس کو بھی زاکیہ زکی کہتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لے تو یہ تو ایک بے گنا تھا بغیر نفس نایا آپ نے قتل کر دیا اس کو بغیر قصاص کے اور قصاص تو بالغ پہ ہوا کرتا ہے لقد جی تشی ان نقرا یقیناً آپ آئے ہیں کام ناشنا کو نقرن نقرا آزم من المری فلقب القبح اس کام کو کہتے ہیں جو امرن سے زیادہ کبھی ہو آزم من المری قبحا یا فلقب ہے خالعالم اک اللہ صبر تو فرمایا حضر علیہ السلام نے آیا میں نے نہیں کہا تھا تجھے کہ تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کرنے کا کال ان انسال تو کانشی امبادہ فلا تو تو فرمایا موسا علیہ السلام نے اگر میں نے سوال کیا آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھ سے مصاحبت نہ رکھیے مجھے اپنا ساتھی نہ رکھیے پھر فلا بلا تصاحبی میرے ساتھ مرگرتیا مکوبیا ماسرا ماں جان سرا مرگرے مپرے قدم عذرا یقینا آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے عذر تک آپ عذر تک پہنچ گئے فن تو چل پڑے یہ دونوں حتیٰ اب تیسرا یوشا ابن نون کا تذکرہ نہیں مل رہا کیونکہ بڑوں کے سامنے پھر چھوٹے بات نہیں کیا کرتے دونوں چل پڑے حت ادا تیا اہلا کرما اہلا فابو ان ضیف حتیٰ کہ آئے ایک گاؤں والے کے پاس یہ گاؤں کون سا تھا ابن عباس فرماتے انتا تھا باز کہتے آئلہ تھا وہی اب من اب آدو اردمائے اب آد المنسم آئے اور بعض علماء نے لکھا ہے یہ گاؤں یہ جگہ ہی بلدتن بالاندلس ابو غریرہ کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اندلس میں ایک زمین ایک علاقہ تھا ایک گاؤں تھا تفسیر خازن نے یہ اقوال ذکر کی ہے تیسری جلس فہہ 173 میں استطعاما اہلاحا طعام طلب کیا سینت طلب کیلئے طعام طلب کیا اس گاؤں کے رہنے والوں سے دیکھیں آئندہ ضرورت یہ جائز ہے اب بھوک لگی ہے تو عام نہیں ہے گاؤں میں کسی سے مانگ لو ذرا پانی دے دو ذرا کھانا دے دو ذرا چائے دے دو اب بازار نہیں اور کوئی اسباب نہیں تو ٹھیک ہے آم ضرورت یہ کوئی بری بات نہیں ہے سور قصص آیت نمبر بیس میں ان کی ہجرت ذکر ہو رہی ہے مدین کی طرف موسا علیہ السلام درختوں کے پتے کھا رہے ہیں لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے لیکن یہاں ساتھ تو استاز ہیں تو استاز کے لیے مانگ رہے ہیں استطام طلب کیا طعام اس کے اہل سے اس گاؤں والوں کے اہل سے گاؤں کے اہل سے فابو بو تو انہوں نے انکار کر دیا آئوں ان کی مہمان نوازی کرنے سے دیکھے استطامہ انہوں نے تو طعام طلب کیا تھا تو ف آب و انہوں نے ضیافت سے انکار کیا مانا طعام استطعام اور ضیافت ایک ہی چیز ہے یہ جدا جدا چیز نہیں ہے یہ طعام زیافت ضیافت ہے ایک جانب یہ طعام ہے مانگنے والا استطعام اور میزبان کی طرف سے یہ ضیافت ہے ایک ہی چیز ہے روح المانی نے کہا اب جو فقہ کی کتابیں اور فتح جات لکھتے ہو اتخاض ال ضیافت مناہل مئی تھی لنو شار آفس سروراف شرور اس کا بھی یہی معنی ہے کہ میت کے گھر میں مہمان بننا اور ان کی مہمان نوازی مہمانوں کے لیے کرنا یہ مکرو ہے کیونکہ یہ ضیافت تو خوشی کے موقع پہ کی جاتی ہے غمی میں ضیافت کوئی نہیں کرتا غمی میں ضیافت کوئی نہیں کرتا یحو شرافِ سرور لاف شرور تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ضیافت سے منع ہے تو عام المیت تو جائز ہے تو نہیں یہ ایک ہی چیز ہے ایک کے حق میں ضیافت اور دوسرے کے حق میں تو ہے جیسے اشباب و نظائر میں سیوتی نے کہا چوتھی جل صفا 58 میں الاستطعام وظیفت السائل و وظیفت وضیفۃ استطعام سائل کا وظیفہ ہے اور ضیافت مسئول کا وظیفہ ہے میت کے گھر میں تین دن کے اندر اندر کھانا مکرو ہے نہل التار میں شوقانی نے صفہ 338 اور تین سو چالیس میں ذکر کیا ابن ماجہ نے صفحہ ایک سو ستارہ اور بزازیہ شامی وغیرہ چھ سو اٹھتیس صفحہ چھ سو چونسٹھ صفحہ فت القدیر میں شوکانی دوسری جلد صفحہ ایک سو تین مدخل ابن حاج کا صفحہ تین سو صفحہ بیالیس تیسری جلد میات مسائل, مسائل شاہ صاحب کے صفہ 22 اور تریاسی پہ لکھتے ہیں میت کے گھر میں کھانا کھانا ایام مخصوصہ میں یعنی تین دن میں جو تعزیت کے ایام ہے یہ مکرو ہے اور جو صغیری کبیری کی عبارت ہے اس کا جواب ہے وَإن وَإنَّ کان حسان اس کا جواب بھی کیا ہے انہوں نے مجالس اور ابرار میں صفحہ تین سو سینتیس شرح نے پہلی جلسفہ ایک سو مرقات مشکات کی شرح پہلی جل صفع دو سو ترئیس، الدقائق پہلی جل صفع دو سو چھیالیس قاضی خان فتعہ تیسری جل صفہ چار سو پانچ بزل المجہود شریف کی شرح صفح ایک سو اناسی ایک سو نواسی ون ایٹی نائن خلاصت دوسری جل صفہ تین سو بیالیس اور جامع البرکات صفح اٹھتی اٹھاسٹھ ابو ابوداؤد شریف میں دوسری جلد صفحہ اکانوے اور فتح عالمگیری پہلی جلد صفحہ ایک سو ستاسٹھ اور پانچویں جلد صفحہ تین سو چوالیس اسی طرح فتح بزازیہ چوتھی جلد صفحہ اکاسی فتح رشیدیہ صفحہ ایک سو بیالیس اور جامع رموز صفحہ چار سو تریالیس فتح عالمگیری لکھتے ہیں چھٹی جلد صفحہ پچانوے پہ کہ اگر میت نے وسیعت کی ہو میرے پیچھے پہلے دن دوسرے اور تیسرے دن تم خیرات کرو گے تو فل وسیعت ہو بات ہو در مختار معاشانی پانچویں جد صفا پانچ سو چوراسی اور مدارج جنبوہ میں شیخ عبدالحق نے بھی لکھا ہے صفا چار سو اکیس اور شرح صفر سعادت کی سفا دو سو تریہتر میں یہ مکرو ہے میت کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے اکٹھا ہونا کو اب بات یہ ہے کہ ان کے لیے بھی تو کوئی دلیل ہے نا وہ دلیل مشکات شریف کی حدیث ہے مشکات شریف میں حدیث ہے صفحہ پانچ سو چوالیس پہ عاصم سے روایت ہے نبی علیہ السلام ایک انصاری کے جنازے پہ گئے تھے تو فستق بلہ داعی و ہی تو نیچے مرقات نے لکھا ہے اے امراۃ المیت نبی علیہ السلام ایک انصاری کے جنازے میں گئے تھے تو سامنے ایک عورت آئی انہوں نے نبی علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی وہ امراتی ہی ضمیر امراۃ المیت میت کی عورت نے بیوی نے میت کے گھر میں کھانا کھانے کی دعوت دی پھر مشکات صاحب مشکاط لکھتے ہیں کہ یہ حدیث دلائل نبوت میں بھی نقل ہے تو جب ہم نے دلائل نبوت اس کے پیچھے دیکھی چھٹی جلسفہ تین سو دس پہ یہ روایت عاصم سے ہے لیکن داعی امراطن ہے ضمیر کے بغیر اور یہ عورت مجغولہ ہے اسی طرح بحیکی کی سونا کوبرا میں پانچویں جلد صفا پانچ سو پر اور تہاوی کی دوسری جلد صفا تین سو باون پر بغیر ضمیر کے یہ روایت ہے یہ روایت ابوداؤد کی ہے اور ابو داود شریف میں دوسری جل سفا ایک سو ستارہ میں دا امراتن ہے وہاں بھی ضمیر نہیں ہے اور اسی طرح دلائل نبوت میں بھی ہے سفا تین سو دس چھٹی جیل میں پھر یہ روایت تحاوی شریف میں بھی نقل ہے اور وہاں دوسری جر صفحہ دو سو چورانوے میں ہے لقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراۃ رسول امراۃ قریش قریش کی ایک عورت سامنے آئی میت اور فوتگی انصار میں ہوئی اور قریشیہ مہاجرہ عورت نے آ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دی یہی حدیث امام ابو حنیفہ کی جامع المسانید میں بھی ہے صفا پینسٹھ پہ زار قوم من الانصار ہے وہاں اور صفا اناسی میں 79 رجل من الانصار کا لفظ ہے تو دیکھو بات مرد سے عورت بنی عورت قریشیا بنی قریشیا سے انصاریہ بنی انصاریہ سے پھر مجھولا بنی پھر مجھول عورت سے امراطی بنی اور امراطی سے امراۃ المیت بنی پیٹھ نے کہاں کہاں تک بات کو پہنچا دیا صرف اس لیے اب یہ تو یہ روایت تھی ہرچہ چیا حادیث منع کی ہیں وہ بہت ہیں اور ان کی اسناد بھی بہت قوی ہے ابن ماجہ کی روایت پہلی جلسفہ پانچ سو چودہ آناب دلہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما جا جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقت عبد اللہ اب نے جعفر فرماتے ہیں جب حضرت جعفر کی شہادت کی خبر آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او صاحب کرام تم جعفر والوں کے لیے طعام تیار کر دو لے جاؤ کیونکہ ان پہ غم آیا ہے وہ اس غم میں مشغول اور مصروف ہے اسی ابن ماجہ میں صفحہ 116 پہ روایت آنا جریر ابن البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال یہ صحابی فرماتے ہیں کنا نرل اجتماع میت کے گھر جمع ہونا اور دیرا ہونا اور ان کا لوگوں کے لیے طعام کا تیار کرنا ہم اس طرح برا جانتے تھے جیسے نوحا کرنا برا کام ہے اور الدر مختار میں ہے چھٹی جل سفا چھ سو پینسٹھ اور دوسری جل سفا دو سو چالیس پہ اور مرات الفلاح جو نور الزا کی شرح ہے صفا دو سو اٹھائیس پہ لکھتے ہیں کہ یہ بیدات ہے اور خلاصۃ الفتاوا نے لکھا ولابا اتخاض ضیافت ضیافت عم درور جائز نہیں ہے کہ مہمان نوازی کی جائے میت کے گھر میں میت والے مہمانوں کے لیے مہمان نوازی کرے تین دن کے اندر اندر کیونکہ یہ ضیافت خوشی کے وقت ہوتی ہے غم کے وقت نہیں ہوتی فت القدیر میں شوکانی نے پہلی جلسفہ ایک سو دو پہ بھی لکھا ویو کراف سروراف شرور مکرو ہے میت کے گھر میں مہمان بننا اور ان کی مہمان نوازی مہمانوں کے لیے کرنا کیونکہ یہ تو خوشی کے موقع میں ہوتا ہے غمیوں میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے مرقات میں بھی صاحب نے لکھا ملا علی قاری نے وہ کرا صحاب انہو ہو ہمارے مذہب کے اصحاب کہتے ہیں انہی احناف کہتے ہیں کہ یہ مکرو ہے مکرو ہے تو مکرو ہے منع ہے یہ یہ کہتے ہیں وہ استطعام ہے اور یہ ضیافت ہے اور ضیافت جدا چیز ہے اور استطعام جدا چیز ہے یہاں تو ایک ہی بن گیا انہوں نے استطامہ احلہ انہوں نے تو عام طلب کیا اس گاؤں والوں سے فابو ما تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے مہمان نوازی سے فوجی تو پالیا اس گاؤں میں ایک دیوار کو یریید این قریب تھی وہ دیوار یورید و ارادہ تو زویر وقول کی صفت ہے تو یہاں یرید بمانے قریب قریب تھی یہ دیوار کہ گر جائے انقدہ ٹوٹ جائے فاقام ہو تو اسے کھڑا کر دیا قال لو علیہ اجرا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تو چاہتا حضرت تو خامہ خا لے لیتا اس پر ایواز اور مزدوری اور بدلہ کال ہاغا فرا کو بینی و کا حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ جدائی ہے میری اور تیرے درمیان ہاد فرا کو بہینی کا یہ وقت ہے جدائی کا میری اور تیرے درمیان سونبیو کا بھی تاویلی معلوم تست صبر جلدی ہے کہ میں خبردار کر دوں گا تجھے بتاویلی انجام پر ان باتوں کے ان کاموں کے اصل مقصد اور معنی پر کہ نئی طاقت رکھتے تھے آپ اس پر صبر کرنے کی مقصدی معنی مرادی معنی لینا اور تحریب غیر مقصدی معنی لینا ہاں علم من ساچوں کے شد در غیب بند علم روم کے بود اے ارجمن مولانا علم کا موسا علیہ السلام کا علم غیب میں بند ہو گیا تو پھر چوہے کا کیا علم ہو گئے بیٹے وہ چوہے جو علم غیب کا دعوی کرتے ہیں پیران زلالت باطلا ان کا کیا علم ہوگا امسفین تو ہر چیز کشتی تھی فکانت لی مساکین یا عملہ فل تھی یہ دو مسکین تھی یہ مسکینوں کی لی مساکین دس مساکین تھے ان میں پانچ اپاہش تھے پانچ دریا میں مزدوری کیا کرتے تھے تو یہ دریا میں مزدوری کرتے تھے فارت تو انعیب تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے معیوب کر دوں اس میں عیب لے آؤں کیوں کن اس کے اس طرف بادشاہ کھڑا تھا ان کے اس طرف یا خود کل صفین تن لیتا تھا ہر ایک کشتی سے ٹیکس تو جو کشتی معیوب ہوتی تھی اس سے ٹیکس نہیں دیتا تھا تو ٹیکس سے بچانے کے لیے میں نے اس کشتی کو توڑا تھا پھر اسے صحیح کر دیں گے لیکن ٹیکس سے تو بچ گئے وہ امل گولا مہرچے گولا الڑکا تھا جو میں نے قتل کیا تھا فقانہ بوا تو اس کے ماں باپ مومن تھے فقشینہ ایئر کاما تو کفرا تو ہم ڈرتے تھے کہ لے آئے گئی اپنے والدین کو سرکشی اور کفر تک خشینہ اے علمنا ماوردی نے و میں ذکر کیا اور امام ماتوریدی فرماتے ہیں تعویلات میں لے صح الخوف ولاکنعلم اے عالم خشینا علمنا عالم ہم جان گئے اور آلوسی لکھتے ہیں میں نے بہت شراح بخاری سے یہ بات سنی ہے کہ خشیت یہاں بمان علم ہے کیونکہ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں تو خشینا اے عالم نا تفصیل یہ لڑکا کون تھا جسے حضرت علیہ السلام نے قتل کیا تو بھی آگ کا فرن حدیث میں آتا ہے تو ہم جانتے تھے ہما کے لے آئے گئی اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں فعارد نہ تو ہم نے ارادہ کیا ایبلا ہما کہ بدل دے ان کے لیے رب ہما ان کا رب خیرم من ہو زکاتن بہتر اس بیٹ بچے سے پاکی کے اعتبار سے واقرحمہ اور بہت نزدیک رحم کے اعتبار سے پھر بخاری میں روایت ہے کہ اس کے بدلے اللہ نے لڑکی دی اور زاد المسی نے لکھا ہے اس لڑکی کی نسل سے اللہ نے ستر انبیاء کو پیدا فرمایا ستر انبیاء وہ امل جفقا نلی غلام یتیم فلم <الْمدينة> ہرچے دیوار تھی تو یہ دیوار تھی دو یتیموں کی شہر میں وہ کانہ تخت ہو کنز ہوما اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا عام مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ سونا چاندی تھی مال دولت تھی لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اور یہ روایت حسن بصری سے بھی ہے ابن جریر تبری نے اپنی تفسیر و تفسیر تبری میں ذکر کیے دونوں سے نقل کیے مکتوب یہ ایک تختی تھی لوح مکتوب الفیا اس میں پہلے یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر لکھا تھا عاجب تلئی امین لمن کئی بالموت زنو عاجب تلئی لمن بلموتی کئی فیا فرہجلی عارفیہ لا فیتم الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے قرآن نے خزانہ کہا قرآن کی اصطلاح میں سونے چاندی کو خزانہ نہیں کہا جاتا یہ خزانہ ہے اصل خزانہ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اور اس کے بعد لکھا تھا تعجب کرتا ہوں اس کو پر جو اللہ کو بھی مانتا ہے پھر بھی غمگین رہتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اور تعجب کرتا ہوں میں اس کو پر جو ایمان موت پہ بھی رکھتا ہے پھر بھی یہ مستیاں کرتا ہے اور تعجب کرتا ہوں اس پر بھی جو دنیا کو جانتا بھی ہے پھر بھی اس سے دل لگاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ اصل خزانہ تھا وہ کان ابو صالحہ اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا تو ابن کثیر نے یہاں لکھا پانچویں جیل صفحہ 167 اور قرطبی نے بھی لکھا جل صفحہ میں گیارہویں جیل اس آیت میں دلیل ہے کہ نیک آدمی اپنی اولاد کی حفاظت کرے گا فکر کرے گا ابن رحیم ابراہیم کو کہا کیونکہ قدم بقدم اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یہ تین کام موس علیہ السلام نے پوچھے حدیث میں آتا ہے اگر موسا علیہ السلام تھوڑے صبر کر لیتے تو ہم اور بھی بہت سے عجائبات دیکھ لیتے سن لیتے کیونکہ تینوں کام موسا علیہ سلاد و کے ساتھ پہلے ہو چکے ہیں پھر بھی ان کو تعجب کیوں صندوق میں موسا علیہ السلام کو اللہ نے ڈوبنے سے بچایا تھا دریا کی لہروں میں صندوق میں موسا تھے اللہ نے بچایا تھا تو کشتی میں بھی بچانے والا اللہ دوسرا جب حضرت علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کیا تو کیا موسا علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مار کے قتل نہیں کیا تھا وہ بھی حق تھا سچ تھا اچھا کیا تھا کیونکہ ظالم کو یہی سزا ہونی چاہیے اور مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے تیسرا بلا اجرت دیوار کھڑی کر دی تو کیا موسا علیہ السلام نے مدین میں بلا اجرت کنویں سے پانی نہیں نکال کے دیا تھا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تھا کہ اللہ انی بما انزلت انزل من خیر فقیر تو موسا علیہ السلام نے پھر حضرت پہ اعتراض کیوں کیا فاراد وکا نابو صالحا سالہ تھا باپ ان دونوں کا نیک آدمی کا یہاں غلامین سے مراد نابالغ ہے کیونکہ قرینہ یتیمین کا موجود ہے فعد اور کا تو ارادہ کیا آپ کے ارب نے دیکھے تین کام تھے پہلے کام کے ساتھ کہا تو أَنْ تو میں نے ارادہ کیا کہ کشتی میں عیب ڈال دوں دوسرا کام دیوار کو کھڑا کرنا تو اس میں فعاردنا ہم نے ارادہ کیا لڑکے کو قتل کرنا اور تیسرا کام دیوار کو کھڑا کرنا تو فعارد اور کا کیونکہ کشتی میں سراخ کرنا یہ کام اس میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہا تھا تو جب شر ہے تو نسبت اپنی طرف عورت تو میں نے ارادہ کیا انی بہا لڑکی کو قتل کرنے میں دو پہلو تھے اچھا کیا برا کیا کیونکہ ظالم کو قتل کرنا اچھا ہے مظلوم کے ساتھ بھی گناہ کو ایسے ہی قتل کرنا برا ہے تو یہاں عرد نہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف برائی کی نسبت اپنی طرف جمع متکلم متکل کسی فارد نہما خیر حزکت دیوار کے کھڑے کرنے میں کوئی برائی ہی نہیں تو فاراد اور کا اللہ کی طرف نسبت کر دی کتنا عظیم کلام ہے تو ارادہ کیا تیرے رب نے آئی اب لوگ کہ پہنچ جائیں گے اپنی عمر کی مضبوطی تک یعنی بالغ ہو جائیں وہ اس تخری جا کر اور نکال دے اپنا خزانہ رحمتا من رب کا یہ مہربانی تھی تیرے رب کی طرف سے وہ ما فالتو عن امری اور نہیں کیا میں نے یہ کام اپنی رائے سے اپنی طرف سے ما فالتو عن امری اپنی مرضی سے میں نے یہ کام نہیں کیا ذالک تابیل ما لم تستع علیہ صبرہ یہ انجام اور یہ خبر تھی اس کی جو طاقت نہیں رکھتے تھے آپ اس پر صبر کرنے کی کہ میں نے یہ کام کیوں کیے ویس الانزل قرنین یہ چوتھا واقعہ نفی الم غیب پر ذوالقرنین کا واقعہ <coughs> یہ بھی وہم کا جواب ہے ذوالقرنین کے پاس کوئی غیبی طاقت نہیں تھی بلکہ وہ بھی اللہ کا بندہ تھا محتاج تھا اس کا نام مرزبان ابن مرزبہ دی یونان ابن یاسف ابن نوح یونان ابن یاف ابن نوح کی اولاد میں سے تھا ذلقر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی طاقت زیادہ تھی قرن سینگ کو کہتے ہیں دو سینگو والا یعنی بڑی طاقت والا یا قرن زمانے کو کہتے ہیں عمر بہت تھی تو اس لیے سے ذوالقرنین کہتے ہیں یا اس کی دو سپر پاور پا حکومت تھی علی الفارس تسلۃ طبیحکومتی ملک الطرفین کرتبی نے لکھا ہے حکومت تھی اس کی تسلط تھا فارس اور روم دونوں پر تو یہ ملک الطرفین تھا ذوالقرنین دو بڑے ملکوں کو اس نے فتحہ کیا تھا ایک اسکندر رومی فارسی تھا اور ایک اسکندر یونانی مخدومی تھا یہ مخدومی جو تھا یہ مشرک تھا اس کا وزیر ارستو تھا کافر اور اسکندر رومی فارسی یہ مومن تھا یہی مراد ہے یہ واقع میں اس کا وزیر حاضر علیہ السلام تھا اس اسکندر رومی اور اسکندر یونانی دونوں کے درمیان دو ہزار کا فاصلہ ہے دو ہزار سال کا تاریخ قدیر قدیم میں اس کا نام اسکندر نہیں بلکہ سائرس ہے یہ نیک آدمی تھا تین مقامات کا فاتح تھا جو کہ عیسا علیہ السلام سے تقریباً پانچ سو پچاس سال پہلے گزرے ہیں اور اس کو خسروں کہتے ہیں جو کہ فارس کے بادشاہوں میں مشہور ہے اس کے تین سفر ہوئے قرآن ذکر کر رہے ہیں ایک مغرب شمس یعنی مغربارس و والروم فارس والروم روم کی طرف یہ لیڈیا کے بادشاہ کو کرکیز کہتے تھے اس کے ساتھ لڑ کر ملک کو فتح کیا یہ اصل میں یونان کا مرکز تھا فارس سے لیڈیا تک چودہ سو میل کا فاصلہ تھا ان تمام علاقوں کو اس نے فتح کیا اس سفر میں دوسرا سفر مشرقی تھا جانب مطلع الشمس مطلع الشمس وہاں وحشی متمردہ قبائل تھے مکران اور بلخ کے لوگ تھے ان کو گدوری سیاہ یا بکڑیا کہتے تھے اور تیسرا سفر فاتحانہ شمال کی طرف کیا بین صدین کی جانب وہاں ایک قوم تھی جو ان کی باتوں پہ نہیں سمجھتی تھی لائے کادو نفق قولا اصل میں دو قومیں تھیں ایک باہر خدر کی مشرقی جانب آباد تھی ان کو کاسقین کہتے تھے اور دوسری کابشی کا کاکیشیا کا کاکیشیہ کاکیشیا کا کے نزدیک جو قوم آباد تھی اسے قوروشی کہتے تھے یونان کی تاریخ میں یہ نام آئے ہیں یہ لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی تو حضر نے اس کے ان کے لیے دیوار قائم کر دی اس کی حکومت عرب سے لے کر بہ اسود تک اور ایشیا کوچک سے لے کر بلخ تک تھی دارالخلافا اس کا ہمادان فارس میں تھا یا حد متانا فارس میں تھا اس کے بعد اس کے بیٹے کے کبار نے بلاد مصر فتح کیے اور پھر اس کے بعد ذوال کا چچا زاد دارا فارس میں تھا اور دارا کے بعد اسکندر کے مقدومی آیا تھا کہ تب یمانی نے تذکرہ کیا ہے اپنے اشعار میں ذوال کا اس الفاظ اس طریقے سے وہ قد کا نہ ذوال کرن قبلی مسلم قد کا نہ ذوال قبلی مسلم ملکن تدین له الملو کو تس جو بلغل والمشارق بغل مشاری قیب تری اسباب امرمن حکیم ان مرش مرشیدی فرآ مغی الشمس عند غروبها في عين آئین خلب بن حرمدي ہر مدی ہرمدی حلب کہتے تین کو وسات حما اور حرمد اسوت کو کہتے قرطبی نے اشعار ذکر کیے ہیں گیارہویں صفحہ انچاس پہ مجھ سے پہلے ایک مسلمان تھا ذوالقرنین جو نیک بادشاہ تھا اور دوسرے بادشاہ اس کے تابع دار تھے یہ مغارب اور مشارق تک پہنچا تھا اللہ کے قانون کو جاری کرنے کے لیے اس نے دیکھا تھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا فی آئین وساتن ارمدی یہ سورج ایک چشمے میں غروب ہو رہا تھا جس چشمے میں کیچڑ بھی تھا کالا تو یہ اشعار تو یمانی کے قرطبی نے ذکر کیے ہیں یہ تین سفر قرآن یہاں ذکر کر رہے ہو ایس ارونا کام ذلقرن اور پوچھتے ہیں یہ آپ سے ذوال کرنین کے بارے میں کل تو کہہ دیجئے سات المن من کرا جلد جلدی ہے کہ پڑھ لوں گا میں تم پر اس سے کوئی بیانامک کرنا لہو فل آرد یقیناً ہم نے قدرت اور طاقت دی تھی اس کو زمین میں وات منکل ان سببا اور دیا تھا ہم نے اسے ہر ضروری چیز کے اسباب سببا اسباب ظاہر یا علم واطب اسببا تو یہ چل پڑا تابے ہو گیا اپنے اسباب کے ساتھ حتیٰ اذا بلغ مغرب شمسی و جدہ تغرب فی آئین ہمی عطن حتیٰ کہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو تو پایا اس سورج کو جو کہ غروب ہوتا تھا فی آئین ایک چشمے میں ہمیں گرم گرم چشمے میں سورج تو غروب نہیں ہوتا لیکن بے اعتبار ظاہری نظر نظر آنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے سمندر کے کنارے جب کھڑے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سورج سمندر کی لہروں میں ڈوب گیا غروب کے وقت دیکھو تو وہ یہ ناظر کی نظر کے اعتبار سے فرمایا وجد دہا قوماً پایا ان اس کے پاس ایک قوم کو قلنا تو ہم نے کہا یہ عزل کرنے او ضل کرنے مان تو عزبا یا تو سزا دے دین کو و امان تتخی حسنا یا پکڑ لے ان میں بیان اچھا نی بیان توحید کا کال عماں منزلام فصوف فرمایا حضلقر نے ہر چہ وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے تو جلدی ہے کہ میں ہم عذاب اور سزا دیں گے اس کو سما یوردولہ ربی پھر واپس کر دیا جائے گا اپنے رب کی طرف نقرا تو دے دے سخت سخت دے دے اشد امر فل قبھی وامن آمن و صالحن اور جو کوئی حرچ وہ ہے جو کہ ایمان لے آیا اور اس نے عمل کیا صالحن نبی علیہ السلاۃ وسلام کے طریقے کے مطابق عمل صالح اتباع رسول کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم جزاء تو اس کے لیے بدلہ ہے اچھا وسنقول امری نا سرا تو جلدی ہے کہ کہہ دیں گے ہم اس کو اپنے کام سے آسانی, آسانی کی بات کہیں گے اس کے ساتھ سمات با آسا پھر چل پڑا اپنے اسباب کے ساتھ یا علم کے ساتھ حتی اذا بلاغ مطلع الشمس حتی کے پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک وجہ اعلی قومن تو پال یا اس سورج کو کہ طلوع ہوتا تھا ایک ایسے قوم پر لم نہ سترا کہ نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے ان کے لیے سورج کے اس طرف کوئی پردہ سترا یا تو مانا یہ ہے کہ یہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے یا ان کی آبادیاں نہیں تھی تو سورج کی کرنیں صاف صاف ظاہراً ان کے اوپر لگتی تھیں مکمل کوئی پردہ نہیں تھا کزال کہ فعال بھیم یا حکم ابہم اسی طرح وقد آحت بما بھی خبرہ یقینا ہم نے احاطہ کیا تھا اس پر جو اس کے پاس تھے خبرداری کے سمات با صبا پھر چل پڑا اپنے اسباب کے ساتھ یا علم کے ساتھ حتی بلغ بلغبین صدین یہاں تک کہ پہنچ گیا دو دیواروں کے درمیان پہاڑ تھے دیواروں کی طرف وجہ دم دونوں ہما قومن پایا ان کے اس طرف ایک قوم کو لائق قریب نہیں تھے یہ کہ سمجھ سمجھتے ایک دوسرے کی بات پر یہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھتے تھے قالو یازل قرنین تو کہا انہوں نے بواسط ترجمان کیونکہ نہیں سمجھتے تھے تو پھر کیسے قالو یازلقرن واسط ترجمان کے واسطے سے کہا اے ذوالقرن یاجوج و ماجوجا یقیناً یاجوج اور ماجوج مفسدون فلارد فساد پھیلاتے ہیں زمین میں یہ کون ہے تو سمور ایب نے جندب کی روایت احمد مسند احمد میں ذکر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولید نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے نسل چلی ہے ایک سام ہے ابو العرب ہمارے ایشیا والوں کا بھی باپ ہے سام عرب کا بھی باپ ہے سام دوسرا بیٹا نوح علیہ السلام کا حام تھا حام ابو سودان ہے حبش اور کالے لوگوں کا باپ تھا اور تیسرا تھافس اب ترک ہے اس یافس کی اولاد میں ہی یاجوج ماجوج ہیں روح المانی میں آلوسی صاحب نے لکھا ہے ولد ابن نوح یہ یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں یافس ابن نوح کی جی اولاد میں ان کا ذکر قرآن نے دو دفعہ کیا ایک یہاں دوسرا سور انبیاء کی آیت نمبر چھیانوے میں یورپ کی زبان میں اسے گاڈ می گاڈ کہتے ہیں اور چین کی تاریخ پرانی تاریخ میں اسے گاڈ موگ کہتے ہیں ترک وغیرہ جو قت کے چھوٹے ہوتے ہیں جاپان چین اور تاتاری یہ ان کے تربور ہیں اسی عجوج ماجوج کے بارے میں کہ ایک کان نیچے ڈال دیتے ہیں دوسرا اپنے اوپر یہ ایسے قصے کہانیاں ہیں اصل بات یہ ہے زاد المشیر نے ذکر کیا کانویہ فعلون فلا قوم قومل یہ یاجوج ماجوج قوملوت والا عمل کیا کرتے تھے اور پھر زاد المسی میں بیجوزی نے لکھے وہ کانو یا قرون یہ لوگوں کو کھاتے بھی تھے آدم خور بھی تھے ہائے, ہائے بات قریب ہو رہی ہے پہلے روس نے حملہ کیا افغانستان پہ تو لوگ روسیوں کو اپنا دشمن جانتے تھے اور مانتے تھے اور یقیناً تھا بھی اسی طرح مسلمان روس سے نجات چاہتے تھے لیکن ان کے دشمنی اور ظلموں میں کچھ حد بندی تھی وہ قتل کر کے تمہارے حوالے کر دیتے تھے ان کا کفن دفن جنازہ تم کرتے تھے تو روس کے خلاف اعلان جہاد ہوا اور امریکہ نے مجاہدین کی امداد کی لوگ کہا کرتے تھے اس زمانے میں امریکہ ہمارا ساتھی ہے اور دوست ہے اور بھائی ہے اور روس ہمارا دشمن ہے اسے اللہ تباہ کرے اللہ نے روس کو پاش پاش کر دیا لیکن امریکہ جب غالب ہوا تو اس کے ظلم بہت زیادہ تھے بامیان میں ایک گاؤں پہ مکمل کارپیٹ بمباری کی جہاں ایک مرغی بھی زندہ نہ بچی کارپیٹ اور ایسا ظلم کیا تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی وہ ٹکڑے ٹکڑے بدن کے گوشت کے وہ اکٹھے کیے جاتے تھے پھر ان گوشت کے لوتھڑوں اور ٹکڑوں کے پیچھے پھرا جاتا تھا ایسے ظالموں نے ظلم کیا لیکن پھر بھی دفن تو کر دیتے تھے کچھ ہڈیاں کچھ گوشت کے ٹکڑے اب امریکہ کے خلاف چین ہمارا بھائی ہے لیکن یاد رکھنا جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے حکمرانوں کی اور چین والوں کو جو کہ اصل میں یاجوج ماجوج ہی ہیں ان کو تسلط اور قوت دینا یہ بہت بڑا نقصان کا باعث ہے اور بہت بڑی غلطی ہے یہ پھر قتل بھی کریں گے اور یہ تمہیں پکا کے کھائیں گے بھی یاد رکھنا یہ میت تمہارے حوالے نہیں کریں گے کہ تم دفنا لو کیونکہ یا قلون اناس ان کا فتنہ پہلے فتنوں اور ظالموں سے زیادہ خطرناک ہو قالوا انہوں نے کہا یازل قرنین اوزل قرنین یا جوج و ماجوج یقینا یا جوج اور ماجوج یفسدون فی الارض مفسدون فی الارض یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں آیا نجعل لکا خرجا ہم ٹھیرا دے آپ کے لئے کچھ پیسے خرج ٹیکس ایک خرج ہے ما تبرعت بہی ایک خراج ہے ما لزمہ کا جو تو اپنی طرف سے دے اسے خرچ کہتے ہیں جو تم پہ لازم ہو اسے خراج کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ دے دیں کس لیے اعلی انا بین سدا اس بات پر کہ تو ٹھہرا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قالما مکنی فیبی خیرن تو فرمایا ذل کر نے وہ جو قدرت دی ہے مجھے اس میں میرے رب نے بہتر ہے فاعینونی بقوت مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہاں میری امداد کرو طاقت کے ساتھ یعنی افرادی قوت کے ساتھ اج البین تو ٹھہرا دوں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان ردمن مضبوط بن انہوں نے سد مانگا تھا لیکن ذوالقرن نے ردمن ردم اکبر من سد مضبوط بن کو کہتے جو دیوار سے بڑی مضبوط ہو آتونی زبر الحدیت امانت دار دیانت دار حاکم ایسا ہوتا ہے مضبوط کام کرے اچھا پائیدار لے آؤ تم میرے لیے ٹکڑے کے حت تائے دا سا بینس نے تو ہت کہ جب برابر ہو گئے دو دیواروں کے درمیان دو چوٹیوں کے درمیان قالن فخو تو کہا ذل کرنے سے پھونک دو ہوا دو جیسے آج کل ہوا دیتے ہیں وہ آگ اور کوئلہ جلاتے ہیں بٹی اور بنی میں اور پھر اس میں لوہے کو سرخ کرتے اسی طرح ہوا کا کوئی انتظام بنایا اس میں ہوا دون فخو حتی اذا جالہ نارا حتہ کہ جب ٹھہرا دیا اس ردم کو آگ اس کو سرخ کر دیا تو پھر فرمایا کالا ذوالقرنین نے آتونی افرغ غالیہ قطرہ دیاؤ میرے پاس کہ میں ان ڈھیل دوں اس پر تانبا تانبے کو انڈھیل ڈھیل دیا تو وہ سیمٹ کے کام آ گیا فمستا ضرو ہو یہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ اس پہ چڑھ سکیں مست نقاب نقبہ اور یہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کو سراخ کرنے کی سارا دن سراخ کرتے کرتے شام کو تھک کے گھر چلے جاتے ہیں صبح آتے پھر وہ بنی ہوتی ہے دوبارہ ٹھیک ٹھاک پھر شروع ہو جاتے ہیں یا جو پھر شام تک کہتے ہیں اور کام صبح کریں گے پھر صبح کچھ نہیں آخر میں قرب قیامت میں جب ان کے آنے کا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے تو اس دن یہ کہیں گے انشاءاللہ اللہ باقی کام کل کریں گے بس انشاءاللہ کی برکت ہوگی وہ کام وہیں سے رہ شروع ہوگا پھر پھر سراخ کر کے نکلیں گے تو موج در موج سیلاب ہوگا ان کا بہت نقصان کریں گے یہ آجوج اعلیٰ رحمتم ربی اب ردم بنا کے اپنی نام کی تختی نہیں لگائی یہ میرے رب کی رحمت ہے پیدا جا وادی جب آ جائے میرے رب کا وعدہ جال ہوں دکا تو ٹھہرا دے گا اس دیوار کو ذرہ ذرہ و کانا واد و اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا و ترکنا بعد میں بعد اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس دن کے موج ماریں گے باز میں چپے یمو جو بازو کی ونوفی خفی سور اور پھوک مار دی جائے گی سور میں جمانا جمان تو جمع کر دیں گے ہم ان سب کو جمع کرنا وہ جہنم ایوم دل کافرینا اور پیش کر دیں گے ہم اس دن جہنم کافروں کے لیے پیش کرنا لدینا وہ کافر کانت آیون فی غن حدیث بخاری میں روایت ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن آئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر فض بہت گھبرائے ہوئے تھے یقول فرما رہے تھے لا الا للعرب من شرکۃ اقترب فتح حلی من یادہ مثل هذا وحلق عصب ابہام واللتی تلی نبی علیہ السلام نے اس طرح انگلیوں سے حلقہ بنا کے کہا کہ یہ دیوار کو سوراخ کر کے زینب بن تجارت نے فرمایا الرسول وفین ہم ہلاک ہوں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں نیک لوگوں کی موجودگی میں تم ہلاک ہوگے سور الخابوسا جبکہ برے لوگ زیادہ ہو جائے ابھیت لوگ زیادہ ہو جائے تو پھر اسی طرح ہوگا اللہ دین کانت آئین فی وہ لوگ کی ان کی آنکھیں پردوں میں ان ذکری میری یاد سے وقان ستیہ ذکری ان اور تھے یہ لوگ طاقت نہیں رکھتے تھے اس کے سننے کی افا ہسب الدینہ کا فروع تقیز عبادی اولیا اے گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ پکڑتے ہیں یہ میرے بندے میرے سوا اولیاء مددگار یہ رد ہے مشرکو افا ہسب اللہدینہ کا فروع اے گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پکڑا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ پکڑتے ہیں یہ میرے بندوں کو میرے سوان مددگار ان پہ مددگاری کا گمان کرتے ہیں تو سنو انا تدنا جہنم الکافرینہ نزولا یقیناً ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کے کل حلنبی کم بلاخرینہ اعمالا کہہ دیجیے خبر دے دیں ہم تم کو بدترین خسارے والے اعمال کے اعتبار سے ان کی خبر دے, دے وہ کون ہے اللہ دینہ ضلع وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئی ان کی کوششیں فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں وہ یہ سب نَوم یوسینا اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یقینا یہ لوگ اچھا کام کرنے والے ہیں اولا ایک الدینہ کف عروبی آیات یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کی آیتوں پر ولیقائی اور اپنے رب کی ملاقات پر فحابی تعمال تو برباد ہو گئے ان کے اعمال فلاں نقی ملحم یوم القیامتی وزن تو قائم نہیں کیا جائے گا ان کے لیے قیامت کے دن وزن عام مصوص سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تول کا عمل کبھی ہوگا خفت موازن تو یہاں تو فرما رہے ہیں لا نقی ملحم یوم القیامتی وزن اصل میں قیامتی وزن میزان تو علیہ حساب کے لیے ہوگا کے ساتھ حساب کافر تو بغیر حساب جہنم میں جائے گا حدیث ہے بخاری شریف کے لئے ایک موٹے تازے آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا لیکن اس کا وزن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا اتنا وہ ہلکا ہلکا پھلکا ہوگا ظالق جزا یہ بدلہ ان کا جہنم ہے بما کفورو اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا بتخو آیا تھی وہ اور پکڑا تھا انہوں نے میری آیتوں کو اور رسولوں کو مسغرے کے ساتھ بشارت ان الدینہ من وعملوا الصالحات الصالحاتی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیا نیک کا نت جنات جنت الفردوسی نزولات ہوں گی ان کے لیے جنت جنت فردوس والی نزولن مہمان نوازی کے لیے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت میں سو درجات ہیں جنہیں اللہ نے تیار کیا ہے مجاہدین کے لیے مابین دراج ما سما ولا اور دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین, زمین کے درمیان ہے فضا فضا سال تو فص الفردوسا جب تم مانگو اللہ سے تو مانگو اللہ سے جنت الفردوس فنحُو اوسۃ الجنت ول الجنتِ کیونکہ یہ جنت میں درمیانی اور عالی جنت ہے اور ہُوق ہو آرش میں دیکھتا ہوں اس جنت کو کہ اس کے اوپر اس کے اوپر چھت اللہ کی عرش کی ہے وہ منہ تو فت اور یہیں سے جنت کی نہروں کی روانگی ہوتی ہے کالا کابن کاب نے کہا لئی سفیل جنان جنت الفردوس جنتوں میں جنت الفردوس سے اعلیٰ جنت دوسری نہیں ہے فی حل عام روفی ونکر اس جنت الفردوس میں امر بال معروف اور المنکر کرنے والے ہوں گے اور قطع نے فرمایا الفردوس اور الجنت وا اوسطا وا جنت الفردوس جنت کی اونچی چوٹی ہے اس سے بہتر اور افضل اور عرفہ جگہ ہے اللہ سے یہ مانگا کرو کہ نتل جنات الفردوس نضو حسان ابن ثابت نے بھی فرمایا تھا تفسیر الرمانی میں علوسی نے زاد المسیر میں ابن جوزی نے ذکر کیے ہیں ان کے اشعار فرمایا فع الصواب اللہ کل ماحدن جنان المن الفردوسی فیح یا اللہ کی طرف سے بدلہ ہر موحد کے لیے جنتِ ہوں گی فردوس کی اس میں یہ ہمیشہ رہے گا خالدین ہمیشہ رہے گے اس میں لائب ہونا انہا اور نہیں چاہیں گے اس سے بدلنا یہاں سے پلٹنا نہیں چاہیں گے کسی اور طرف جانا نہیں چاہیں گے لا لایا بھون انہا ہی کہتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں لا دونت کماین الرجل من مندارین اے دم توا فقہ اے لاد نوخرا تفصیر نے تیسری جلس پہ ایک سو اسی میں یہ روایت یہ قول ذکر کیا ابن عباس کا لا اب گونا انہا لایدونہا اس سے دوسری طرف جانا نہیں چاہیں گے جس طرح انسان ایک گھر میں خوش نہ ہو اچھا گھر نہ ہو تو دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے جنت الفردوس سے کوئی کہاں جائے گا اللہ اللہ قل لو کان البحر اس بات توحید کہہ دیجئے اگر ہو دریا سمندر میدادن سیائی بن جائیں لکلمات ربی میرے رب کی صفات لکھنے کے لیے لنفد البحر تو خا ختم ہو جائیں گے سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی پہلے اس سے کہ ختم ہو جائے میرے رب کی صفات اور فیصلے اور احکام ولو جئنا بمثله ما ددا اگر لے آئیں ہم اس کی طرح اور سیاہی لقمان کی آیت نمبر سینتیس میں ہے یہ سارے درخت قلمے بن جائیں یہ سارے دریا سیاہی بن جائیں تو یہ قلمے اور یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اور لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے میرے اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں کتنا بڑا ہے اللہ اب صدق نبی علیہ السلام کا انما ان نما انبشرسل کہہ دیجئے یقیناََ میں بشر ہوں بندہ ہوں تمہاری تریا وہی کی جاتی ہے میری طرف واحد یقیناً الہ تمہارا الہ ہی ایک ہی ہے یہاں رضا خان صاحب کی کارستانیاں ہیں ان نما انا بشرسم میں فرماتے ہیں صاحب کہ انا حرف حروف مشبہ بل میں سے حرف تحقیق ما نافیہ ہے اننا ما ان بشرم مسلکم بے شک نہیں ہوں میں بندہ تمہاری طرح تو ہم کہتے ہیں صاحب ذرا آگے بھی قدم لے لے دیکھے الہکم انا ما الہو واحد الاحکم الیہ میری طرف وحی کی جاتی انا حرف حروف مشبہ بل اننا اور انا میں یہی فرق ہے ابتدائی کلام میں انا آیا کرتا ہے وسطِ کلام میں انا آیا کرتا ہے بس دوسری ایک چیز ماں اسی طرح وہاں بھی نافیا تو یہاں بھی نافیہ بے شک نہیں ہے الہ حکم اللہ ہوں واحد الہ تمہارا الہ ایک تو کتنے ہیں ذرا گن کے تو دکھاؤ گنتی سے تو باہر ہیں یقیناً رضا خانیوں کے الہ بے شمار ہے نہیں بھائی نہیں یہاں فما کا جوابکم جواب کم فہو جواب وہاں ہمارا وہی جواب ہے ما زائدہ ہے کہہ دیجئے یقیناً میں بشر ہوں تمہاری طرح مثلکم فرق یہ ہے یوحا ہا وحی کی جاتی ہے میری طرف انما ان کم القینا الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے اب ترغیب عمارِ صالحہ کی طرف امن کا نیر جول قا تو جو کوئی امید رکھتا ہو عقیدہ رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کا فلیہ عمل عمل انصالحہ تو عمل کرے عمل نیک ایک صالح نبی کی تعترق بے عبادت یوربی ہی احاطہ اور اس دار نہ ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی لاشرق بے عبادت عربی احاطہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں شرف